أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين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 جتل اللہ، و, و باللہ ہماری نظر میں تو ٹکریل جس کو آتی وہ عالم ہے بڑے عالم کون ہیں جن کی فین فالوئنگ زیادہ ہے یوٹیوب پہ لیکچرز زیادہ ہیں فیس بک پہ زیادہ ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے یا پوسٹرس ان کے زیادہ نظر آتے ہیں یا شہرت ان کی زیادہ فیم ہو چکے ہیں بہت زیادہ دنیا میں ہر جگہ کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور تقریر زبردست کرتے ہیں ان کی تقریر میں خالی نام سن کر پبلک آ جاتی صرف نام بول لیجیے آپ فلاں صاحب کا بیان ہے شہر میں آپ صرف لوکیشن لوکیشن بھی مت بتائیے لوکیشن کچھ کیا جائیں گے لوگ تو میجورٹی جن کی زیادہ ہے بیٹھنے والے ہزاروں میں ہوتے ہیں سننے والے بے چین ہوتے ہیں وہ بڑے عالم ہماری نظر میں تقریر پہچان نہیں ہے یاد رکھنا ایسے ہوتا ہے ایسے ہو چکا ہے مقرر تو ہے لیکن عالم تقریر بولو دو گھنٹہ تقریر کرے گا کھڑے ہو کر تفصیل بتائے گا تو بھی غلط بتائے گا حریف کی تشریف بھی غلط کیونکہ علم نہیں ہے تقریر ایک فن ہے علم ال علم تعلم علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے لہٰذا علم کو سیکھا جائے گا علماء سیکھ اگر ہم علماء سے دور ہوں گے صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہوگا جیسے علماء سے دور ہونے کی وجہ سے خواہش پیدا ہوئے جہمیا پیدا ہوئے متضلہ پیدا ہوئے قدریا مرجیا جیسے خطرناک فرقے دنیا میں جنم لیے کسی نے تقدیر کا انکار کیا کسی نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا یہ کیوں ہوئے اس لیے کہ علماء اہل علم سے دور ہونے کا نتیجہ تھا تو دوری کا یہ انجام ہے کہ عقیدے بگڑ جائیں گے عقیدے خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے علماء سے دوری اختیار کی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله الامین ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده وَخَلَق منها زوجَها وَوبََّ منِنهُم ررجًا كثير وَنِساء وَاتق الله الذي تَ سألونَ به وَرحَم إن الله كان عليهلَكمُ رقيبا يا أيها الذين آمن التق الله وَقولوا قلا سدي يصلح لكم ععمللَكمم وَْترر لكم الذنُوبك وَمَنْ يُطْعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله تعالى لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يذهب قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله قال فغضب لا يغضب الله ثم قال سكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل؟ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ شَيْءَ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ بِذَهَابِ حَمَلَتِهِ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَيْنَ ذَهَبَ حَمَلَتُهُ رواه الدارمي بروايه أبي عمامة رضي الله تعالى عنه قال الله تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين قال صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلف خلفه نبي في بني اسرائيل الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم علماء اكرام ذمہ مسجد بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور اگر میری آواز سن رہی ہیں تو پردہ اسلامی مور مو بہنو میں سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر کے زندگی کے مقصد کو ہمارے لیے واضح کیا ہماری رشد و ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی پیغمبر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت فرمائی تاکہ ہمیں سیدھی راہ معلوم ہو سکے اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں اللہ کا جتنا شکر کیا جائے جس قدر تعریف کریں وہ کم ہی ہوگی ہم اس کی تعریف میں وہ دو کلمات پڑھیں گے جو اس کو بہت پسند ہیں اور ہمارے لیے بہت مفید ہے سبحان اللہ و سبحان اللہ اس کے بعد صلاح والسلام ہو بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر جنہوں نے وہی کا علم ہم تک پہنچایا اور اللہ کی معرفت کرائی دین بتایا سیدھی راہ ہمیں دکھائی اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان کی طاطت فرمبرداری کریں اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما حمید مجید علبر بارک علی محمد کما حمید مجید اس حمد و سلاد کے بعد موضوع آپ تک پہنچایا گیا جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے علماء سے دوری کا انجام مطلب اس موضوع کا ٹاپک کا یہ ہے کہ اگر ہم اہل علم علماء کرام حفیظ اللہ جو باقی ہیں رحیم محم اللہ جو وفات پا گئے اب ظاہر بات ہے وفات جو پا گئے ان کا علم تو موجود ہے اگر ہم علماء کے علم سے اہل علم سے دور رہیں گے تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے یہ ہے آج کا موضوع علماء سے دوری کا انجام بہت ہی اہم موضوع ہے اور پوری میری تیاری ہے اس پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ قائم رکھیں اور غور سے میری تمام گفتگو کو سنیں تاکہ پورا موضوع آپ کو سمجھ میں آ سکے ہم اٹھیں تو سمجھ کر اٹھیں اور انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم سامعین علماء سے دوری کا انجام اس موضوع کے دو حصے ہوں گے پہلی چیز علماء علم سے کیا مراد ہے اور اہل علم کون ہے نمبر دو اگر ہم اہل علم سے دور رہیں گے تو اس کا کیا نقصان ہمیں ہوگا تو یہ بات ہے پہلی بات ہم علما کہہ رہے ہیں علما سے دوری تو علماء, تو علماء کون ہے تو علماء کون ہے معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم کیا ہے معلوم کیا ہے علم کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے صاحب علم ہے اہل علم ہے علم سے مراد اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کا علم مراد ہے علم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک دین کا علم ایک دنیا کا علم دین کا علم کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم دین کا علم کا مطلب قرآن اور حدیث کا علم قرآن اور حدیث کو صحابہ کے جسے جس سمجھنا اس علم کو دین کا علم کہتے ہیں کیونکہ جتنے نصوص آئے ہیں علم کے بارے میں قرآن آیات میں جو علم کا ذکر ہے اور ربی زدنی علمہ مثال کے طور پر یہ آئے جس میں دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما تو یہ ولیما ولدین ودینہ اوت العلم رجا جتنی آیتیں آئی ہیں علم کے متعلق اور حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق آئی اس سے مراد کتاب و سنت تھا علم جیسا کہ ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے وہ جو قرآن کا علم حاصل کرے وعلمہ اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے تو یہاں اللہ کے نبی سسم حدیث میں قرآن کو علم سے جوڑا خیرکم من تعلم الق سب سے اچھا کون ہے جو قرآن سیکھے قرآن کا علم تعلم قرآن قرآن کا علم حاصل کرے وعلمہ اور قرآن کو سکھائے قرآن کا علم اصل علم ہے اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے وہ علم ہے جو نبی علیہ السلاق نے بیان فرمایا سمع مقالتی جسے کی حدیث میں آیا جس نے میری بات سنی اس کو یاد کر لیا اس کی حفاظت کی اور جیسا سنا ویسا پہنچا دیا تو وہاں حدیث ہے مراد تو اصل علم جب ہم بات علم کی کریں گے تو اس سے مراد اصل کیا ہے دین کا علم مراد ہے جو کہ قرآن اور حدیث کیونکہ دین کیا ہے قرآن جو ہے وہ دین ہے اصل دین قرآن ہے جس کی تفسیر حدیث ہے جس کی وضاحت حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے دین کے مساجر اور مراجع ایک آدمی جاننا چاہے بھائی مجھے دین سیکھنا ہے مجھے دین معلوم کرنا ہے کیا کرنا ہوگا اس کو قرآن پڑھنا ہوگا سمجھ کر کیونکہ قرآن میں دین ہے اور حدیث جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں دین ہے تو دین کا علم یہ اصل علم ہے اور دنیا کا علم یہ اصل نہیں ہے دنیاوی علوم جانتے ہیں ڈاکٹری انجینئرنگ کوئی بھی میتھس math, کا علم فزکس کا علم یا کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی کا علم یہ اصل علم نہیں ہے یہ دنیاوی علوم ہے اگر دنیا کا علم انسان حاصل کرے کیا اس کو اجر ملے گا سواب ملے گا ایک کنڈیشن میں ملے گا اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کروں اس علم سے تو اس کو اس علم پر بھی ازر ملے گا کس علم پر مثال کے طور پر ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک بچی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے بالکل بنی حلال ہے دنیاوی علم علم ہے یہ لیکن اگر اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے مسلمانوں کا فائدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ازر اس دے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن مراد اصل علم کیا ہے دین کا علم ہے جس کی فضیلت قرآن آیات میں یہ نبی صدر کی حدیثوں میں آئی ہے جو آپ جانتے ہیں جس میں سے ایک مشہور حدیث من علم طریقہ الجنب. جو علم طلب کرنے کے لیے نکلے گھر سے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے یہ کون سا علم ہے قرآن و حدیث کا علم ٹھیک ہے آئیے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 کہتا نہیں فینوئنگ جس کو زیادہ ہے چاہنے والے جن کے زیادہ ہے. مختلف ڈیفینیشن ہیں ہمارے نزدیک پہچان ہے بڑے عالم کی اسی لیے کیا ہو گیا جب یہ پہچان رہی تو اسی کو حاصل کرنے کی کوشش میں تقریریں سیکھی جا رہی ہیں اسپیچز لیکچرس لیکچر ڈلیور کرنا انگلش میں کرنا زبردست طریقے سے کرنا اچھا ایک ماحول بنا کے کرنا یہی چار یہی وہ ہو گیا کیا ہو گیا ایک چیز چلی جا رہی ہے غور کر رہے نا آپ سے دس سال پہلے دیکھیے آپ دس سال پہلے ایسا نہیں تھا دس سال پہلے تھے نا آپ لوگ ایسا نہیں تھا علماء کو سننے والے تھے خالی آج ہر مقرر کو سننے والے ہیں ہر بولنے والا عالم زیادہ اچھا بولنے والا زیادہ بڑا عالم کیا یہ صحیح ہے علماء کون ہے کہ جن سے دوری نہیں ہونی چاہیے دوری کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے کون ہیں علماء جنہوں نے کتاب اللہ کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا ہو کس سے اپنے اساتذہ سے کتاب سے نہیں کیونکہ علماء کتاب سے نہیں بنتے علماء علماء اپنے اساتذہ سے بنتے ہیں سنیے میری بات اللہ تبارک و نے دنیا میں علم اتارا وہی کے ذریعے جبرسلۃ السلام نے پیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا صحیح دنیا کو دین کا علم دینے والے کون ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دنیا کو علم دیا اللہ نے کیا فرمایا لقد من وَالْحِكْمَةُ مِنْ قَبْلُ الخب الحکمت قبل یہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب کیسے احسان ہوا اللہ کا مومنوں میں سے ہی اللہ نے ایک کو رسول بنا کر بھیجا کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ یتلوہم آیا تھی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں آیتوں کی تلاوت قرآن کی کرتے ہیں وہی ذکیم <وَيُزَكِّهِم> ان کا تسکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں وہی الم البہ کتاب و حکمت کتاب و سنت کی تعلیم ان کو دیتے ہیں وہ ان قانو الفیب العلم وہ بین حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے یہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام کا وظیفہ آئے سے خریمہ میں پیش کیا آپ تعلیم دیتے تھے تین کی مومنوں کو وہی سے آپ نے جب علیہ السلام السلام آ کے آپ کو سکھاتے آپ اپنی امت کو سکھاتے کون ہیں وہ لوگ صحابہ جو آپ کے شاگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین دین کے عالم تھے اولاما تھے انہوں نے علم کس سے لیا محمد الرسول اللہ سے کون ہیں صحابہ کے استاد ان کے معلم محمد الرسول اللہ سے اس کے بعد دیکھیے صحابہ سے کن لوگوں نے علم حاصل کیا تابعین نے خوارج نے نہیں خوارج علم حاصل کرتے تو خوارج نہیں ہوتے تابعین بن جاتے میں نے پرسو کلکتہ میں بھی یہ کہا کہ صحابہ کی شاگردی میں جو تھے وہ علم لیے اللہ کی کتاب کو پیارے نبی وسلم کی حدیثوں کو صحابہ سے سمجھا تابعین بن گئے اور جو ان کے زمانے میں ہونے کے باوجود بدبختی دیکھیے دوری اختیار کی وہ خوارج بن گئے صحابہ سے علم حاصل کیا تابعین نے اس کے بعد ان سے علم حاصل کیا تب تابین نے یہ سلسلہ ہے میرے بھائی یہ سلسلہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کا مت اب وہی سلسلہ آج تک چلا اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہم محدثین کو لیں جو وہ علما تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے اساتذہ ہیں ان کے جن سے انہوں نے قرآن سیکھا حدیث سیکھی کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی پھر امام بخاری کے شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں یہ تتلمد کا سلسلہ شاگردی استاد اور شاگرد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے استاد اپنے استاد سے علم حاصل کریں پھر اپنے شاگرد کو دیں شاگرد اپنے شاگرد کو دیں یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ کہ علم علماء سے لیا جائے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں قرآن الحدیث کو صحابہ صلاف صالحین کے فہم پر سمجھتے ہیں وہ ہیں علماء اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے لا کن کنو ربانی ابیما کن تم تو المون الکتاب تدرسون تم لیکن تم ربانی بنو جا بنو ربانی اللہ والے رب والے بنو کیوں بما کن تم تو المن جو کتاب کا علم جو تم لوگوں کو دیتے ہو اس کے وجہ سے تم ربانی بنو گے اللہ والے بنو گے کب جب تم کتاب اللہ کا علم دوسروں کو دو گے وہ بیما کن تدرسون اور جو تم پڑھتے ہو پڑھانے کی وجہ سے تعلیم پڑھنے کی وجہ سے علم حاصل کرنا تم ربانیین بن جاؤ گے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں العالم الربانی قبل کی باریاں عالم ربانی کون ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم ربانیین بنو تم ربانی بنو اس کے لیے دو چیزیں علم حاصل کرنا اور علم دینا بیمہ کم تم تو کتاب تعلیم دے رہے ہو اور بیمہ کم تم اور جو تم سیکھ رہے ہو سیکھ کر سکھانے سے علماء بنتے ہیں اس آئیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عالم ربانی اس آئت میں اللہ نے ربانی کہا تو عالم ربانی کون ہے اس کی ایک پہچان بتائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علوما کیا وہ عالم ربانی ہے جو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہلے سکھائے بڑے بڑے مسئلے بعد میں سکھائے بڑے مسائل دین کے بڑے بھی مسائل ہیں جیسے تجارت نکاح طلاق مسائل ہیں بڑے اور چھوٹے جیسے طہارت کے تیمم وضو غسل چھوٹے مسائل بڑے مسائل سکھانے سے پہلے کیا کرتا ہوں چھوٹے مسائل سکھاتا ہے کون عالم ان کو کہتے ہیں عالم ربانی جو بڑے مسائل نہیں سکھائے آج لوگوں کو بڑے بڑے مسائل خلافت کے مسئلے فلاں مسئلے بتائے جاتے ہیں چھوٹے مسائل نہیں معلوم بزرگ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے پانی سے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی یہ چھوٹے مسائل ہیں. عالم ربانی چھوٹی چیزیں پہلے اصول قواعد اصول سلادہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے ارکان کی تفسیر احسان کا ایمان کا مطلب اسلام کا مطلب ایمان کیسے لانا چاہیے ایمان کے ارکان یہ سب مسائل ہیں یہ پہلے سکھائے بعد میں بڑے مسائل سکھائے تو اس کو کہتے ہیں عالم ربن تو علماء کون ہوئے علماء وہ لوگ ہوئے جو لوگوں کو دین کے مسائل پہلے چھوٹے سکھائے بعد میں بڑے مسائل سکھائے کہاں سے سکھائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسے انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا اور سمجھا چاہے وہ مقرر ہو خطیب ہو یا نہ ہو تقریر پہچان نہیں ہے یاد رکھنا ایسے ہوتا ہے ایسے ہو چکا ہے مقرر تو ہے لیکن عالم تقریر بولو دو گھنٹہ تقریر کرے گا کھڑے ہو کر لیکن ایک آیت بھی نہیں پڑے گا ایک حدیث بھی نہیں پڑے گا پڑے گا تو بھی صحیح نہیں پڑے گا تفسیر بتائے گا تو بھی غلط بتائے گا حدیث کی تشریح بھی غلط کیونکہ علم نہیں ہے تقریر ایک فن ہے علم العلم بالتعلم بخار سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے لہذا علم کو سیکھا جائے گا علماء سے تو علم حاصل ہوگا تقریر کر یہ ہو سکتا ہے کہ عالم بھی ہو اور مقرر بھی ہو جیسے فضیرت الشیخ اردو اردو زبان میں بات کریں فضیلۃ الشیخر الرحسن مدنی حفظہ اللہ عالم پلس مقرر ہے کہ نہیں کوئی اختلاف جو اختلاف کرتا ہے پہچان تھا نہیں شیخ کو شیخ عالم بھی ہیں مقرر بھی ہیں خطیب بھی ہیں تقریر کا فن بھی ان کو اللہ نے عطا کیا ماشاءاللہ اور علم سے بھی اللہ تبارک کو تعالی نوازا اللہ ان کی قد و کاوش کو جو ان کا ذکر آ گیا اس لیے دعا دے رہا ہوں اللہ ان کی قد و کاوش کو ان کی محنتوں کو قبول فرما ہے علماء ہے ایسی بہت ساری ودھان عالم پلس مقرر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم کا ذخیرہ ہے علم بہت ہے لیکن تقریر کا فن نہیں ہے مطلب تقریر اتنی اچھی نہیں ہوتی تو تقریر کیا پہچان ہے عالم کی نہ ہر نہیں تقریر کر تقریر کوئی بھی کرے گا بچے کو سکھو بچہ تقریر کرے گا بچے کو سپیچ کرنا سکھاؤ کیسے بولنا کب آواز اونچی کرنا کب آواز پسی کرنا کیسے پبلک کو اٹریکٹ کرنا پبلک کو کیسے اٹریک کرنا سٹائل کیسے اپنانا تقریر میں انداز بیان سکھاؤ بچے کو بچہ سیکھ جائے گا کھڑے ہو کر سپیچ کرے گا اس کو بتا دینا آدھا گھنٹہ یہ ٹاپک ہے جیسے لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ آئے تھے آدھی اس لیے تقریر کرو بیٹھے بچہ سیکھ لے گا لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر یہ آئے اور یہ آئے یاد کر لے گا دو آئے تھے تو بس یاد کر لے گا کھڑے ہو جائے گا گھر میں تھوڑا سا پریکٹس کر لے گا کھڑے ہوگا تقریر کرے گا پبلک کو کسی کو نہیں معلوم بچہ کون ہے کہاں سے ہے لا کے ٹھہر بولے لا اللہ کی فضیلت پر اب آپ کے آپ کی خدمت میں ایک گھنٹے کی زبردست اسپیچ ہونے جا رہی ہے پلیز آپ لسن کیئر فلی بچہ کھڑا ہوتا ہاں بولو ارے کہاں بھائی شہر میں ایک نیا بچہ عالم آ گیا بولتے اب اور اس کو بھی وہ کرنا کیا کرنا ریکارڈنگ زبردست کرنا اس کی ریکارڈنگ زبردست کیجئے آپ اس کی اور جتنے کیا بولتے اس کو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر ڈال دیجئے لوگ کیا بول رہے ہیں نئے مقرر ہیں شراب کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ عالم ہے وہ. بچہ تقریر سے مت پہچن لائے علم الگ چیز ہے علما ہے لوگ جانتے بھی ہیں جن کو الحمد علم علما سے حاصل کیا جائے اس بات کو اچھی سے ذہن میں رکھے کیوں اس لیے کہ علم علماء سے کیوں حاصل کیا جائے گا ذرا سنیے غور سے ایک حدیث ہے دارمی کی ابو امامہ جو شروع میں میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہشا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خد العلم قبل علم لے لو ختم ہو جانے سے پہلے یا چلے جانے سے پہلے علم لے لو چلے جانے سے پہلے علم جلے جائے گا <ترجم> ٹھیک ہے یہ حدیث <ترجم> یہ رسول نے حکم دیا صاحبہ کو اپنی امرت کا علم لے لو علم حاصل کرو علم کے ختم ہو جانے سے پہلے چلے جانے سے پہلے قالو، لوگوں نے کہا وکئی فید حب الم علم کیسے چلا جائے گا لوگوں نے کیا کہا علم کیسے چلا جائے گا پیارے نبی، آ, یا نبی اللہ, اللہ اللہ کے نبی اور سوال پورا سنیے ان کا لوگوں نے کہا وکئی فید حبل علم یا نبی اللہ وفینا کتاب اللہ علم کیسے چلے جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو قرآن ہے قرآن ہے نا ہمارے پاس آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کر لو چلے جانے سے پہلے صح... صحابہ نے فرمایا کہ علم کیسے چلا جائے گا جب ہمارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے سمجھ میں حدیث سنیے آگے فرمایا راوی کہتے ہیں فغبیبا پیارے نبی کو غصہ ہو گئے پیارے نبی السلم غصہ ہو گئے صحابی کہتے ہیں لا دلہ اللہ اللہ ہمارے نبی کو کبھی غصہ نہ کرے دعا, دعا کریں ہمارے نبی ہم پر غصہ نہ ہو آگے کیا فرمایا نبیلت کم ام تمہاری مائیں تمہیں گم پائے او تک اسرائیل فلم یوگنیا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تورات اور انجیل بنی اسرائیل میں تھیں تورات انجیل کتابوں کے نام ہے یہ دو کتابیں بنی اسرائیل میں تھیں فلم یگنیانشیا لیکن اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آگے فرماتے ہیں ان نہ دہا بل علم بے دہا علم کا چلے جانا علم والوں کا چلے جانا ہے پھر فرمایا علم کا چلے جانا علماء کا چلے جانا ہے حدیث ختم ہو گئی کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں یہ حدیث ایک پڑتا پھر بولو نبی نہیں بولوں انہوں نہیں بول رہے باقی لوگ خاموش نہیں ایک مردہ بولنا بہتر ہے اللہ کے نبی سسر حدیث میں کیا حکم دیے صحابہ کو کہ علم حاصل کرو ختم ہو جانے سے پہلے علم حاصل کرو ختم ہو جانے سے پہلے علم کس سے حاصل کرنا اس کی دل لے؟ علماء سے علم حاصل کرنا کیوں؟ یہ دلیل غور کے کیونکہ علم علماء سے ہی حاصل کیے جانے کو کہتے ہیں کتاب سے کوئی علم لے ایسا نہیں ہو سکتا یہ پوائنٹ سمجھانا ہے دلیل یہ حدیث علم علماء سے لینا کیوں ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علم حاصل کرو ختم ہونے سے پہلے تو لوگوں نے کہا بھئی علم کیسے ختم ہو جائے گا ہمارے درمیان اللہ کی کتاب تو موجود ہے یہ قیامت تا قرآن باقی ہے ہے نا تو پھر علم انہوں نے سمجھا کہ قرآن مٹ جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا یہ سمجھے قرآن پڑھیں گے اسی سے علم حاصل کریں گے آج پڑھ رہے نا کتنے نہیں سمجھ میں آ رہا آیت کی در ان کی در نہیں سمجھ میں آیا تفسیر کا درس بھائی ہاں رمضان ہوئے شاید تفسیر کے درست بھی رمضان میں تفسیر کا درس ہونا ٹھیک ہے کرو تفسیر قرآن کی در آپ کی در آیت کیا مراد کیا آیت کیا چیز آیت میں کیا چیز ہے اور مراد کیا بتائی جا رہی ہے لوگ اٹریکٹ ہے کہاں سے لے کر آئے تفسیر کوئی کتب تفسیر میں ہوتا ہے کسی صحابی نے وہ بات نہیں بتائی کسی تابعین کا وہ قول نہیں ہے کسی مفسر کا وہ قول نہیں ہے معتبر جو تفاسیر ہیں موجودہ اس میں کہیں بھی آپ کو صحیح معتبر تفاثیر ہیں معتمد معتبر اس میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی پتا نہیں کہاں سے کوئی شاد قول لے کر آئے اور غلط تفسیر آیت کی کر دی آیت ایک وادی میں ہے آپ لے کے گئے دوسری وادی میں اس آیت کو مطلب کچھ ہے مراد اللہ کچھ ہے بتا دیے کچھ اور ایسا نہیں اس کو علم نہیں بولتے تو اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ علم حاصل کرو تو کہا کہ علم ختم ہو جانے سے پہلے علم کیسے ختم ہو جائے گا قرآن تو ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اس کے بعد وضاحت کی بیان فرمایا کیا تورات اور انجیل یہ بھی آسمانی ہی کتابیں ہیں بنی اسرائیل کے لیے نازل کیے گئے تھے ان کے زندگیوں میں کتابیں تھیں تورات اور انجیل جو دو کتابیں آسمان لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوا تو قرآن ہے لیکن قرآن کو سمجھ کر سمجھانے والے وہ ہے علم خود پڑھ لیں گے تو کیسے علم آئے گا مراد اللہ کی کچھ ہوگی مراد کچھ لے گا آدمی یہی تو حال ہے نا ایک خوارش نے جو بجا چھوڑ دی تعویل کی آیتوں کی جس پر امت جو ہے گمراہ ہو رہی ہے آج آیتوں کی تعویلیں کرنا مراد اللہ کچھ مراد کچھ لینا خطرناک مسئلہ ہے تو نبی بیان میں ہے، علم کا چلے جانا علماء کا چلے جانا ہے کیونکہ علم علماء سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اسی لیے نبی السلام نے علماء کے جانے کو مطلب ختم ہونے کو علم کا ختم ہونا بیان کیا ہے علماء کے ختم ہونے کو علم کا ختم ہونا اس حدیث قرآن ہوگی حدیث کی کتابیں ہوں گی لیکن ان کو سمجھنے والے, سمجھانے والے علماء ختم ہو جائیں اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں جو آپ نے سنی وہ حدیث یہ میں دارمی کی حدیث لے کر آیا شاید نہیں سنے ہوں گے دوسری اور حدیثیں ہیں جو اس کی تائید کرتی اس حدیث کی جیسا کہ وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا علماء کے سینوں لوگوں کے سینوں سے مٹائے گا نہیں یہ حدیث آپ نے سنی علماء کو موت دے کر اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا یہاں تک کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو جاہلوں کو بنایا جائے گا یہ حدیث آپ نے سنیوں. پھر ان سے سوالات کیے جائیں گے وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس کے بعد معذت سامعین علم علماء سے کیوں حاصل کیا جائے کیا ہم صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں کر سکتے نہیں اللہ کا یہ حکم ہے کہ علم علماء سے حاصل کرنا کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ علم کس سے حاصل کرنا علماء سے اللہ نے فرمایا فس الحل انکون تم لا چاہ <تَعَرَبُون> یہ آیت معلوم ہوں گے سوال کرو اہل الدی اہل الدکر سے اہل ذکر سے مراد عمارا اور علماء ہے تفصیل اس میں علما تفسیر میں ہے پہلے علم سے علم والوں سے سوال کرو ان کن لا تعلمون اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے کیا سوال کرنے کا کس سے کس سے سوال سوال کرنا علم حاصل کرنا ہے یا نہیں آپ ایک چیز نہیں جانتے ہیں آپ کو وہ چیز جاننی ہے آپ ایک چیز سے نا ہیں اس چیز کی واقفیت آپ کو چاہیے صحیح ہے جیسے مثال کے طور پر احرام باندھنے کے بعد کیا بریانی کھا سکتے ہیں اس میں خوشبو آتی ہے خوشبو منع ہے کتے خوشبو منع ہے حالت احرام میں کیا احرام باندھنے کے بعد ہم بریانی کھا سکتے ہیں اس میں سے خوشبو میں ہے سوال نہیں معلوم آپ کو جواب کس سے پوچھنا اللہ نے کسی سے بھی پوچھنے کون تم دیکھو جو مناسب ہے ان سے پوچھ لو یا جو داڑھی والے ہیں ان سے پوچھ لو جو ذرا بزرگ عالموں کے جیسے نظر آتے ہیں ان سے پوچھو اچھی تقریر جو کرتے ہیں شہر میں ان سے پوچھو ایسا ہے کس سے سوال کرنا ہے سوال کرنے کا ہے حکم ہے حکومت اللہ کا پس سوال کس سے کرنا اہل دکھ اہل علم سے اللہ نے کسی سے بھی پوچھنے کا اہل علم سے پوچھو تو اس کا مطلب واضح ہے کہ علم کس سے لیا جائے گا جب آپ اہل علم سے سوال کریں گے تو جواب آپ کو علم کی روشنی میں دیا جائے گا جاہل سے سوال کریں گے تو اپنی جہالت سے وہ بتائے گا لاجکلی بتائے گا لوجک یہ ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے احتیاط کرنا بریانی دوسرا کھالو خوشبو تو ہے اس میں سمجھ میں تو آ رہی بات ایسے بولتا ہوں بول خوشبو تو ہے حیث میں حدیث میں ہے خوشبو یا ایک باجی نے جو ہے نماز پڑھائی عورتوں کو اثر کی اور جہری نماز پڑھا دی باجی جو ہے مسلسل ویکلی درد دیتی تھی لیڈیز کو نہیں معلوم نام باجی کا اس لیے باجی بول رہا ہوں جو مسئلہ آیا تھا اس لیے آیا تھا ایک باجی نے بمبئی میں عورتوں کو درد دیا درد دیتی تھی وہ ویکلی سنڈے ہر سنڈے درس ہر سنڈے درس سوہر کے بعد سے درس ہوتا تھا سے پہلے ختم ہو جاتا تھا چلے جاتے تھے سب درس بھائی درس سے کیا عورتیں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی تھیں وہاں ایک دن اثر کا ٹائم ہوا درس لمبا ہو گیا عورتوں نے کہا باجی اب ٹائم تو ہو گیا نماز کا آپ ذرا نماز پڑھا دیجئے ہم لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے جماعت بنا لے کے نماز پڑھ لیں گے باجی اللہ اکبر بلکہ جہری زہری شروع اود باللہ شیفان رضیم الرجیم رہا میں زہری معلوم کیا آواز سے سور فاتحہ وغیرہ نماز پڑھا جیسے فجر پڑھتے ہم مغرب پڑھتے. اور عشاء پڑھتے عورتیں پریشان پیچھے یہ کیا ہے جہری نماز سلام پھیر دیے باجی عورت نے کہا باجی آپ جہری پڑھا دیے آپ نماز تو گلے باجی نہیں اثر کی نماز تھی تو اثر کی نماز زہری نہیں ہوتی نا باجی نہیں ہوتی کیا بولے باجی نہیں ہوتی کیا پوچھے باجی نہیں ہوتی باجی سر رہی ہے یہ نماز اچھا میں کو نہیں معلوم تھا ایسا یہ حال ہے اب کتنے مہینے سے در سو نہیں معلوم سمجھ میں آ بات علم کا یہ حال علم نہیں ہے اور لوگوں کو علم دے رہے ہیں چلیے بہرا کہنے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں ہم علما سے علم حاصل کریں کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ سوال علما سے کرو جب سوال علما سے کرنا ہے تو سوال سے بھی علم حاصل ہوتا ہے جواب ملتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے مسئلہ کہ بھائی بریانی کھانے سے آرام میں کوئی فرق مثال کے طور پر اب پھر کنفیوز ہوں گے مجھ نہ سوال کر دیں آپ لوگ بعد میں بریانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھائی یہ لینگویج پرابلم کا اچھا رہیے لینگویج پرابلم کا اثر ہے لینگویج پرابلم کا اثر کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی حدیثیں ہیں عربی میں ہیں قرآن پورا عربی میں ہے اب اس کا ٹرانسلیشن کرنا پڑتا اب ٹرانسلیشن میں کیا کر دیے احرام کی حالت میں جو چیزیں منع اس میں خوشبو لگانا بلکہ خوشبو لکھ دیے اب کیا بولنا اطرا بولنا خوشبو بول دیئے وہ حدیث میں جو منع ہے حالت احرام میں لائے مسیبا یہ ہے ایتر کو ہاتھ نہ لگا ٹرانسلیشن تران, کرنا پڑ رہا ہے نا اب انگلش میں انگریزی میں جو بولیں گے جو بھی انگلش میں بولیں گے مسئلہ اسی لیے عربی زبان سیکھیے حدیث میں اب اس کو خوشبو بولتے خوشبو آپ بلیو کریں گے ایک بار پلین میں کس میں پلین میں چالیس یا پچاس لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں کیرلا کامرے پہ کھانا آیا کھانا دیتے نا پلین میں پیسے دیتے بول کے کھانا بھی دیتے ایک مرتبہ ٹکٹ کھانے سے پہلے پلٹ کے پوچھ رہا اس میں سے اسمیل آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے کھا سکتے کیا پوچھ رہا کون کیا بولتے اس کو جو لے کے جاتا ہے لوگوں کو نہیں نہیں نہیں نہیں بولتے معلم, معلم کچھ موللم پچاس لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں جناب کا یہ حال فاق دشی عربی میں کہتے ہیں فاقد فاق دشی جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا آپ کو ارے کچھ ہو تو کچھ نہیں ہے کیا دے گا آپ کو ایسے لوگوں کو اساتھ عمرہ؟ کیا ہے یہ مذاق اس کو اتنا نہیں معلوم کہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں خوشبو سے منع کیا ہے وہ میں اس کو نکھا کہتے ہیں عربی میں یہ جو بریانی سے یا البیک یا کیا بولتے ہیں وہ جو بھی کھانے پینے کی اشیاء سے جو ہم کو اسمیل آتی ہے نا اچھی اسمیل اب کیا بولنا اردو میں خوشبو بولتے ہیں نا کیا بولتے اس کو عربی میں نکھا بولتے نکھا طیب حدیث میں آیا ہے منع کیا ہے طیب طیب یعنی عطر جس کو کہتے ہیں اب عطر پرفیوم ٹرانسلیشن عطر نہیں لگانا پرفیوم نہیں لگانا اتنا دھوی ہے نا سمجھ میں کی بات لیکن یہ جو کھانے پینے اس کو طیب نہیں بولتے اس کو جو حدیث میں منع ہے کتنا سمجھنا پڑا نہیں پانچ منٹ سے لگے نہیں یہ حال ہے دیکھیے بہرحال تو علم معلومات سے حاصل کیا جائے گا اس کی ایک یہ دلیل اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کا علم اپنے صحابہ کو دیا جو شروع میں بیان کیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہوتا تو آپ جواب دیتے بغیر علم کے نبی نے جواب نہیں دیا جیسے جیرنا کے موقع ایک مرتبہ ایک آدمی نے احرام کے وہاں بھی احرام کے مسئلہ آ گیا زعفران اس نے لگائی تھی خوشبو ایسے اقسم کا زعفران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر چادر پر احرام مان سکتا ہوں نبی علیہ السلام السلام نے جواب نہیں دیا انتظار کیا علم اترنے کا وہی کے آنے کا جب وہی آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے جو ابھی مسلا پوچھ رہا تھا احرام باندھنے کے بارے میں اس نے کہا میں یہاں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی السلم نے احرام نے بغیر علم کے جواب نہیں دیا غور کیجیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی علم والے ہی جواب دیں گے اہل علم سے ہی علم حاصل کیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیثوں میں یا سلط صالح کے اقوال آئے ہیں اس سلسلے میں کہ علم کی بقا علما کی بقا سے ہے علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین باقی ہے جب تک علما باقی ہے ابن القیم شکر کہ کہتے ہیں جب تک علماء ہیں زمین پر علم بھی باقی ہے جب علما ختم تو دین بھی باقی ہے جب علما ختم تو دین بھی ختم تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم دین کا علم حاصل کرنا یا دین سیکھنا کسی سے بھی نہیں ہوگا بلکہ اہل علم سے ہی دین سیکھا جائے گا اور علم حاصل کیا جائے گا اور علم ختم ہو جانے کے بعد حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی جہ جہالت آئی گی جو اس کے اپوزٹ ہے فتنے واقع ہوں گے قتل و غارت گیری ہوگی جب علماء ختم ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ علم چلا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیے برائیاں دنیا میں جنم لیں گی قتل و غارت گری ہوگی اور فتنے و فساد ہوں گے اور جہالت کا دور دورہ ہوگا جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ کے ابو ابو رضیا حدیث کے راوی ہیں نبی علیہ السلاط اسلام علی حدیث میں بیان فرمایا علم علم اٹھا لیا جائے گا وہ یب ہر الجہل ظاہر ہو جائے گی و اور فتنے ظاہر ہوں گے وہ یک الحرج اور قتل بھی زیادہ ہوگا حدیث کی ترتیب پر غور کیجیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا کیسے علماء کی موت سے علماء ختم ان کے ساتھ علم ختم اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیسے مسائل پیدا ہوں گے اس کے بعد کیسے مسائل پیدا ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فوراً جہالت ظاہر ہوگی اور فتر ظاہر ہوں گے اور قتل و غارت گری کس سے ہونے لگے گی یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے علما کی موجودگی ضروری ہے علم ہوگا علما سے علم حاصل کیا جائے گا جہالت ختم ہوگی لوگوں کو واقع ہوگی لوگ دین سمجھیں گے لوگ کتاب و سنت کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے جب علماء ہی ختم جو کتاب کو اپنی اپنی بات کرے گا. جہالت کا بازار گرم ہوگا اور اس کے بعد پھر فطرے بھی ہوں گے جو جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں پھر قتل و غارت بھی گری بھی ہوگی یہ سب مسائل پیدا ہوں گے اسی طریقے سے محترم سامع اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے ہم سب کو علم کی ضرورت ہے ہم علم کے بغیر زندگی ہماری صحیح نہیں ہو سکتی ہے یہ بات یاد رکھنا آدمی, آدمی علم کا محتاج ہے کھانے پانی سے بھی بڑھ کر سلف سالم کہتے ہیں سلف سالم کا یہ قول ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے ان سے علم کی ضرورت ہے کھانے پینے سانس لینے سے بھی بڑھ کر کیوں کھانا پینا سانس لینا اس سے بڑھ کر ہمیں علماء کی ضرورت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم سانس بند کر لیں گے ناک بند منہ بند کھانا بند پانی بند کیا ہوگا بتائیے سانس بند کھانا بند پانی بند کیا ہوگا نہیں معلوم کیا ہوگا مر جاتے ویسے بھی مرتے موت آنی ہے کھانا پانی سانس بند موت آ جائے گی علم نہیں حاصل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے جی علم نہیں ہوگا تو عمل غلط ہوگا عمل کریں گے بغیر علم کے شرک کو تو سمجھیں گے بدت کو سنت سمجھیں گے خوارش کو خلفہ والے سمجھیں گے خوارش کو کیا سمجھیں گے یہ لوگ زمین میں خلافت لانے والے لوگ ہیں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی نا باطل کو حق حق کو باطل اب چلتے رہیں گے شرک کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں گا. اللہ میرا خوش ہو رہا ہوں. اصل دین ہمارے ہی ہے چلتے چلتے چلتے موت بھی آ جائے گی شرک پر بدائت پر خرافات پر کہاں جائے گا علم کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے اسی لیے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں ان کے لیے جنت کی رہا کر دی جاتی ہے جہالت سے انسان جہان میں جاتا ہے خواہش خوارش کیوں بنے سز میں قرآن پڑھنے والے قرآن کے سامنے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھنا عمل ہے یا نہیں ہے نماز پڑھیں گے تم اپنی उनकी نماز، نمازوں کو ان کی نمازوں کے सामने جانو گا ہم سے اچھی نماز پڑھے دین سے کیسے نکلیں گے دیکھیں, نماز پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا ہے یا ایک دوسری है بھی بتائی گئی ہے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے جہالت ہے اللہ قبول نہیں کرے گا عمل آپ جانتے ہیں کہ से سے کیا گیا عمل قبول ہوگا اگر امل के کے خلاف ہوگا قبول ہوگا؟ تو علم نہیں حاصل کرنے سے جہنم میں جائے گا آدمی جہنم سے بچنے کے لیے جہن... جنت کی چابی کیا ہے لا الہ جانتے ہیں نا میں متنا کیا ہے جنت کی کنجی کیا ہے لاحا اہ کسی صحابی سے سوال کیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے ہم سب کلمہ پڑھنے والے اویلیبل ہوں کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے سمجھایا چابی بغیر دانت کے لاؤ گے تو دروازہ کھلے گا چابی کے دانت ہوتے معلوم نا کٹ کٹ کے بغیر خالی لوہے کا ٹکڑا چابی بول کے دیکھ کے دروازے میں ڈالیں گے کھلے گا دروازہ سمجھایا اسے صاحب آنے. تو اس کے تقاضے ہیں لا لہ اللہ پڑھنا ٹھیک ہے وہ تو جنت کی چابی ہے لیکن اس کے تقاضے اس کے شروط ہے اس کی کنڈیشن ہے جس کا یہ علم ہے علم حاصل کرنے سے معلوم ہوگا کہ نفی کیا ہے اس بات کیا ہے میں لا الہہ کہہ کر کس چیز کی نفی کر رہا ہوں الا کر کس چیز کا اس بات کر رہا ہوں اس کا تقاضا کیا ہے یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں جو سات اہل علم نے عدیس کے میں ذکر کی تو علم حاصل کرنا کھانے پینے سانس سے زیادہ ضروری ہے اسی لیے یا ابن محاد رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں الما ارحم الم و اماسی فبو ننیاح فگو ناراخیرہ مواد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علما امت پر اور سے سن رہے ہیں نا سب لوگ علما امت پر ان کے والدین سے زیادہ رحم جی یہ کیسے بھائی ایک بات کامن ہے لوگوں میں کیا سب سے زیادہ ماں مہربان ہوتی امی سے زیادہ کوئی بھی خیال نہیں کرتا سب سے زیادہ مہربان اما ہوتی یہی آئے بنے مواد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امی سے بڑھ کے بھی کوئی ہیں جو آپ پر بہت رحم کرتے ہیں امی سے بڑھ کے کون ہے امی امی ہے ٹھیک ہے امی کی فضیلت امی مہربان ہے کتنا خیال کرتے ہیں امی بچپن سے چھوٹے تھے ہم جب خیال کیے پھر بڑے ہوئے شادی کے بعد بھی خیال کیے کھارا نے کھارا اچھا اللہ کھارا نے بیٹا ٹائم پہ خیریت سے تو ہے دادی بن گئے میرے بچے ہو گئے بچوں کی میری شادیاں بھی ہو گئی امی پوچھ رہی بیٹے خیریت سے تو ہے الہ کیا چیز ہے ارے ماں خیر موزوں کا نہیں ہے ماں کا موضوع ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ماں کیا چیز موزو ماں کا نہیں ہے نا اولما کا ہے نا تو علما کو بتانا ہے یہی عائبر محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امی ابا سے زیادہ علما رحم کرتے ہیں وہ کیسے امی ابا دنیا کی تکلیفوں سے آپ کو بچاتے ہیں رحم کرتے ہوئے علما جہنم کی تکلیف آقرت کی تکلیفوں سے آپ کو بچاتے ہیں اللہ ہوئے کہ نہیں ہوئے بڑے رحم و کرم ان کا ہم پر ان سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا تو جب ماں کا خیال ماں کے قریب ابا کا خیال ابا کے قریب تو عالموں کا کیوں خیال نہیں تھے پھر علما سے دوری کیوں پھر علماء سے دوری کیوں محترم سامعین اس کے بعد ابو حریر رضی اللہ ابور ایک مثال میں نوٹ کر کے لایا تھا علماء ابو ابور رضی اللہ سالانہ سخان اللہ علم زیادہ ہے نا حریف کا سب سے زیادہ حدیث کس سے روایت ہے کیوں قریب تھے اللہ کے نبی محمد سے وہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں تین سال اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ رہا کتنے سال تین سال نبی نبی وسلم کے ساتھ رہے کتنی حدیث روایت زاروں کی تعداد بار بار ابورے سب کو نام معلوم ہے بالو نام بھی رکھتے بچے حالانکہ ان کا نام ابورے را نہیں تھا عبد الرحمان دوسی تھا لیکن کنیت ابوری رہا تھی لوگ اتنا اتنا مشہور ہیں ماشاءاللہ مطلب علم کے ساتھ مشہور ہیں وہ اور وہ جب مشہور ہوئے اس وقت میڈیا نہیں تھا الیکٹرانک کہیں بولیں گے انہوں بھی مشہور ہیں نا پھر الیکٹرانک میڈیا مشہور نہیں کرا ان کو علماء مشہور کیے اللہ نے شہرت دی ان کو اللہ نے شہرت دی اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی رضی اللہ کیوں تین سال میں اتنا حدیث کا ذخیرہ اللہ اکبر یہ علماء کی صحبت کا انہوں نے حدیثیں حدیث کی حنت نبی محمد سن کی صحبت میں سے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ صحیح علم اصل علم بنیادی علم صحیح فہم صحیح منہج صحیح عقیدہ صحیح سنتیں ہمیں ملے ورنہ ہم پچھتائیں گے اور بہت زیادہ نقصان ہوگا علماء کی صحبت کے کچھ فوائد آپ کی خدمت میں رکھوں میں یا اس سے پہلے دوری کے نتائج کو بتانے پہلے مناسب ہے کہ علماء کی صحبت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں علم علماء سے ملے گا سب سے بڑا فائدہ علماء کی صحبت کا کیا ہے کہ آپ کو علم ملے گا اصل کیا ملے گا پیورٹی کیا بولتے ہیں پیور اصل علم قرآن کو صحیح سمجھیں گے حدیسوں کو صحیح سمجھیں گے دین کی معرفت حاصل ہوگی اگر ہم علما کی صحبت میں رہیں گے ایک سب سے بڑا فائدہ اپنی اپنی جہالت ہم دور کر پائیں گے اگر ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے دوسرا بڑا فائدہ شخصیتیں ابھرتی ہیں صرف سمجھنے کے لیے انگلش میں بول رہا ہوں میں کیونکہ شخصیتیں کیا مطلب انگلش میں اس کو بولیں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اگر ہم علماء کی صحبت مرے گئے بڑی بڑی شخصیتیں ایسی شخصیت نہیں ہوئی ہیں علماء کی صحبت کا اثر ہے اللہ پر اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں میں آپ کو میرے خیال سے آپ میں سے ہر شخص امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں کوئی جو ہاتھ اڑائے نہیں معلوم میں کون ہے امام بخاری میں سنا نام بچہ بچہ جانتا ہے دنیا جانتی ہے کس کو امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون تھے بھائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث. امیر المنی فی الحدیث یہ لقب ان کو ملا اور علماء نے یہ کہا دیکھو علماء نے ان کے بارے میں یہ کہا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری صحیح ہے نا کتنا شرف ملا کیا مقام ملا کیوں ملا علم کی وجہ سے اب امام بخاری امام بخاری کیسے بنے سنیے علماء کی صحبت کی وجہ سے کہتے ہیں کم تو اس بن راہ و رحمت اللہ میں ایک مرتبہ اپنے استاد اسحاق بن راہوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا درس دے رہے تھے وہ علماء کی صحبت <تصفح> <تصفح> وہ اسحاق بن راہوی رحمت اللہ علیہ کے درس میں تھے دوسرے بھی تھے کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا لو جمعتم تم کتاب مختصر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم شاگر تھے بیٹھے کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مشتمل کوئی مختصر صحیح کتاب جمع کرو تو اچھا ہے یہ بات کہتے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فوکا فی کلبی اللہ تو صحیح یہ میرے استاد کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی سمجھ نہیں سینٹنس استاد کا امام بخاری کو اللہ کے فضل کے بعد امام بخاری بنا دیا صحیح بخاری لکھ دیئے کیوں استاد نے عالم نے ان کے استاد جو عالم تھے اسحاق رحمت اللہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم امام بخاری کے علاوہ دوسرے بھی تھے کیا کہا اگر تم صحیح حدیثوں پر مشتمل کوئی مختصر کتاب جمع کرو صحیح حدیثوں کو جمع کر کے کوئی ایک مو... کتاب لکھ دو تو اچھا رہے مشورہ دیں یہ بات دل میں بیٹھ گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور انہوں نے صحیح بخاری لکھ ڈالی میرے بھائی یہ اس بات کی دلیل ہے علماء کی صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس سے دولو... کیا بولے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ شخصیتیں ابھرتی ہیں بڑی بڑی اسی طریقے سے امام جہابی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام اسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد جن کی کئی کتابیں ہیں حدیث میں تاریخ میں جس کی ایمان ذہبی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں استاد کے ساتھ تھا میرے استاد نے یہ بات کہی خپو کا یوش بہ خپ تمہاری رائٹنگ محدثوں کی رائٹنگ کے جیسی ہے کیا بولے تمہاری رائٹنگ رائٹنگ ہوتی نہ میرے میرا میری رائٹنگ کو دیکھ کر کہا تمہاری رائٹنگ محدثوں کی رائٹنگ کے جیسی ہے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کتابیں لکھ دی ایک دو نے کئی کتابیں لکھے جس سے فائدہ ہو رہی ہے مستفید ہو رہے سبحان اللہ علماء کی صحبت سے شخصیتیں ابھرتی ہیں اس کی یہ مثال ہے اسی طریقے سے علما کی صحبت سے تربیت ہوتی ہے نفس کا تسکیہ ہوتا ہے اپنے اپ کو انسان ٹھیک کرتا ہے اگر صحبت اختیار کرے علماء کی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا لقد من الله میں نے انیات بڑی شروع میں لقد من الله علی المؤمنین یبعث فیه رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاته و یزکیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا یہ اللہ کا فضل ہوا ہم لوگوں پر یہ اللہ کا احسان ہے جو ایتیں پڑھ کر تلاوت کرتے اور ہماری تسکیا کرتے ہمارا تسکیا تربیت نفس کو پاک کرنا تسکیہ کا مطلب نفس کو پاک کرنا غلط چیزوں سے برائیوں سے یہ علماء کی صحبت کا اثر ہے جو اس حدیث سے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی مثال کے لیے ایک واقعہ امام احمد ابن ہم بل رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں بہت بڑے عالم دین حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی جس کتاب کا نام کیا مسند امام احمد چالیس ہزار سے زیادہ حدیث چالیس ہزار حدیث ہیں اس میں مسد کتاب کا نام مستد امام احمد مسد احمد شارٹ میں مستد احمد کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تسکیہ کیسے ہوتا علماء کی صحبت میں دیکھیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درس میں پانچ ہزار لوگ بیٹھتے تھے کتنے پانچ ہزار فائیو تھاؤزینڈ ان میں شاگرد کتنے تھے کیا سارے شاگرد تھے نہیں پانچ سو جو سٹوڈنٹس تھے ان کے شاگرد تھے جو علم حاصل کرتے تھے ان سے ریگولر وہ لوگ کون تھے کتنے تھے وہ لوگ پانچ سو باقی کیا باقی کے ساڑھے چار ہزار لوگ تزکیے کے لیے تربیت کے لیے ادب سیکھنے کے لیے امام احمد سے اخلاق سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے دس امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کے درسن یہ بہت بڑی مثال ہے اس بات کی کہ کیسے علماء کی صحبت سے تسکیا ملتا ہے انسان اور ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں جب علماء کی صحبت ہوگی علماء کی محفل میں ہوں گے علماء کے دروس میں ہوں گے ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنے کی انسان کوشش کرے گا ویسے ہی انسان اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا سنیے امام ابوداؤد رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیتنے... جیسے تھے ادب میں اخلاق میں اٹھنے بیٹھنے میں امام ابو داؤ رحمۃ اللہ علیہ کس کے جیسے تھے امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے اور امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام اپنے استاد امام وکیل رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے امام وکیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام سفیاان اللہ علیہ کے جیسے تھے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام منصور رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے امام منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے امام ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد القمہ رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے تھے القمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد ہم سب کے پیغمبر محمد مدور رسول اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے ادب میں اخلاق میں سلوک میں طریقے میں یہ ہے اثر علماء کی صحبت کا یہ ہے فائدہ علماء کی صحبت کا بھائی آخری نکتا جو بہت اہم ہے وہ ہے اگر ہم علماء کی صحبت اختیار نہیں کریں گے اگر ہم کتابوں سے گوگل سے نیٹ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نہیں علماء بگے ہوئے ہیں پیسے لے کے بولتے جتے ڈالو اتنے بولتے اس قسم کی باتیں کریں گے تو ہمتیں لگائیں گے نوز بلّہ یہ بہت خطرناک بات ہے یاد رکھنا کسی ایک آدمی کی برائی برائی ہے یا نہیں کسی ایک آدمی کو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں مجھے میں علماء کی بات کر رہا ہوں یاد رکھنا میں طالب علم ہوں اسٹوڈنٹ چھوٹا سا علماء علماء ہے قدر کیجیے احترام کیجیے کیوں علماء کا احترام ان کے علم کا ہے علم ان کے پاس علم کیا ہے قرآن اور حدیث کیا قرآن کا احترام ہے ہمارے پاس ہے حدیث کا احترام ہے ہے علماء کا احترام علماء جن کی داڑیاں سفید ہو چکے سبحان اللہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے خدمت کر رہے ہیں اللہ وقت. علماء اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے وہ انسان جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے عالم وسلم کے عالم عالمینا کیا کہتے ہیں ہمارے عالم کی نسبت کی اللہ کے نبی السلم کو نبی علیہ وسلم نے عالم کی اپنی طرف وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے علم کی ہمارے عالم کہہ رہے ہیں نبی ظلم تمہارے عالم نہیں ہمارے عالم کی قدر نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے والذین ات العلم درجات اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہے بھائی قرآن کیا ہے تیرے مزاق اللہ سربلندی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو العلم درجات جن کو علم دیا گیا ان کے اللہ عبداللہ بن عباس کے گھر ایک مرتبہ تقریباً عبداللہ بن عباس سے اگر میں نہیں بھول رہا ہوں ایک حدیث کا ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے علم کسی مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آئے پہنچے زہر کے بعد کا وقت تھا دستک نہیں دی نوک نہیں کیا آرام میں خلل نہ بیٹھے رہے کئی گھنٹے جب عصر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو دیکھا تو بیٹھے ہوئے کہا کہ میں علم لینے کے لیے آیا ہوں میں حدیث سیکھنے کے لیے آیا کے پاس کہا تو کب آئے بھائی ہمیں اتنی دیر پہلے آئے تو جگہ کیوں نہیں دیے اٹھا کیوں نہیں کہا دیے میں آپ کے آرام میں خلل نہیں واقع کرنا چاہتا تھا لا یہ تو خیر بڑا موضوع ہے کیا بتاؤ بات کہتے ہیں شاگرد کہتے ہیں بات ہم کو امام یاد نہیں آ رہا مجھے بھی کسی استاد عالم کے درس میں بیٹھتے تھے تو ظاہر بات ہے کتاب کا درس ہوتا تھا تو بیٹھتے تھے تو کتاب کا ورک جو ہے آہستہ پلٹاتے تھے پیج پلٹاتے نا ایسا تو آواز سے ان کو ڈسٹرب نہ کیونکہ وہ پڑھانے بیٹھے ہیں علم دے رہے ہیں تو پیپر ایسے پلٹائیں گے زور سے تو اس کی آواز سے تھوڑا سا ان کا ذہن ہٹ نہ جائے اتنا خیال کیا اس کا اللہ علماء کی قدر کیجئے بھائی علما جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح چیزیں بتاتے ہیں کم ہے زیادہ نہیں ہے وہ جائیں گے ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا پھر جہالت ہوگی کون بتائے گا ہمیں قرآن کون بتائے گا ہمیں کون سیدھا راستہ ہمیں دکھائے گا اور ایک عام آدمی کی برائی برائی ہے کسی ایک عام آدمی کے اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے بارے میں غلط سوچنا غلط سوچنا ہے حرام ہے یا نہیں ہے بدگوانی بدگوانی حرام ہے کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں غلط مت سوچو بلکہ حریش میں یہاں تک ہے اگر کسی مسلمان بھائی یا بہن کے منہ سے کوئی جملہ سیکھو سنو اگر اس کے دو مطلب ہو سکتے اچھا مطلب ہی مطلب ہی اگر اچھا تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تم یہ کہہ دو جیسے کہ سلف نے کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مطلب کیا ہے اچھا ہو سکتا کوئی اچھا مطلب ہوگا ان کا جو مجھے نہیں معلوم بدگمانی حرام ہے بدگمانی سے غیبت ہوتی ہے غیبت کے بعد تجسس کیا ہے نہیں اس سے پہلے بدگمانی سے تجسس اللہ نے قرآن میں روکا ہے ان چیزوں سے قرآن میں روکا ہے بدگمانی کسی کے بارے میں غلط سوچنا بدگمانی ہوگی تجسس ہوگا کیا کر رہے کہاں جا رہے اٹھیں گے چیک کرنا تجسس حرام ہے ولا تجسس. تجسس ہوگا ولا يقتب غیبت ہوگی اس کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں جنم لیتی ہیں پہلے برا سوچے پھر پیچھے گئے پھر دیکھے برائی آئے لوگوں میں پھیلا دیے اللہ نے بدگمانی سے روکا کیونکہ اس سے وہ چیز اس سے وہ چیز لازماتی تو ایک مسلمان کے بارے میں بدگمان حرام ہے علماء علماء ہے ان کے بارے میں غلط سوچنا اہل علم کے بارے میں غلط سوچنا اللہ اکبر بہت بڑا مسئلہ ہے اہل علم سے دوری بہت بڑا مسئلہ ہے اہل علم... اہل علم سے دوری سے سب سے خطرناک مسئلہ عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے اگر ہم علماء سے دور ہوں گے صحیح عقیدہ ہمارے پاس نہیں ہوگا جیسے علما سے دور ہونے کی وجہ سے خواہش پیدا ہوئے جہمیاں پیدا ہوئے معتزلہ پیدا ہوئے قدریا مرجیا جیسے خطرناک فرقے دنیا میں جنم لیے کسی نے تقدیر کا انکار کیا کسی نے اعمال کو ایمان سے خارج کر دیا یہ کیوں ہوئے اس لیے کہ علماء اہل علم سے دور ہونے کا نتیجہ تھا میں نے شروع میں آپ کو بتایا عراق بے خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جماعت کی شکل میں نمودار ہوئے پہلے جماعت کی شکل نہیں تھی خوارج کی ایک جماعت کی شکل میں وہ لوگ آئے کس کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ایک جماعت کی شکل میں وہ آئے. اور حضرت علی رضیت کے دور میں صحابہ موجود ہیں بڑے بڑے صحابہ امر بن عاص عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں ان لوگوں نے دوری اختیار کی خوارج ان کے علم ان کی صحبت میں نہیں رہے صحابہ کے قریب نہیں رہے صحابہ سے کتاب اللہ کو نہیں سمجھا صحابہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا دور رہے خوارج بن گئے جو صحبت میں رہے تابعین بن گئے تو دوری کا یہ انجام ہے کہ عقیدے بگڑ جائیں گے عقیدے خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے علما سے دوری اختیار کی اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اہل علم کی صحبت میں رہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کے متعلق جو پہچان بیان کی اس میں کیا ہے حجثہ الاسنان یہ کم عمر لوگ ہوں گے خواہش کی نشانی کم عمر لوگ صفحاء الحلام سنجیدگی نہیں بے صبری کا محاورہ جذبے خالی جوش جذبے سنجیدگی نہیں ہوگی تو دیکھیے کم عمر خواہش کم عمر نبی سلم نے خواہش کی پہچان کیا نا کم عمر عمر کم ہو تو علم نہیں ہوتا علم کی پختگی عمر سے حاصل ہوتی ہے آدمی بچہ ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے سیکھے گا علما کی صحبت میں رہے تو آہستہ آہستہ عمر بڑھے گی حاصل کرے گا اپنی عمر میں تو وہ اس کا گا تو ان, یہ خواہش کیوں کم صفاء الدثن کیوں کیونکہ ان کے پاس علم کی پختگی نہیں ہے. ایک دو مسئلے سے معلوم ہے بس اس عمر میں کم عمر لوگ ہوں گے ہو؟ علم نہیں پختگی نہیں علم کی جس کی وجہ سے وہ خوارج بن گئے تو علماء سے دوری انسان کے عقیدے برباد کر دے گی انسان کا منہج تباہ کر دے گی انسان کو سنت سے صحیح دین سے دور کر دے گی اسی طریقے سے انکار سنت جیسے بڑے بڑے مسائل فتنے جنم لیں گے جب علماء سے دوری اختیار کی جائے گی اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں حدیثوں کا انکار ایک بہت بڑا فتنا ہے معلوم ہے نا آپ کو حدیث کا انکار کس کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے چونکہ کس نے کہا کہ یہ, قرآن، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے بھائی کس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ تو حدیث ہیں محمد نے جو کہا وہی تو حدیثیں ہیں انکار حدیث انکار قرآن ہے علماء سے دوری کی وجہ سے یہ فتنہ آیا آپ چیک کیجئے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مطلب دنیا میں جو بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے عقل کو بنیاد بنا کر علماء سے علم سے دور ہو کر حدیثوں کا سنتوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا آپ دیکھیں گے تو اس میں ریٹائرڈ ہوئے بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو بڑی بڑی پوسٹوں پر جو لوگ تھے چیک کیجئے انکار حدیث کن لوگوں نے کیا تھوڑا اس سبجیکٹ کو چیک کیجئے آپ حدیث کا انکار کن لوگوں نے کیا تو آپ کو وہ پرسنالٹیز وہ شخصیات نظر آئیں گی جو دنیا میں بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گیا کیا ہوا ریٹائرمنٹ فارغ ہو گئے بھائی اب پینشن آنے لگی یا ریٹائرمنٹ ہو گیا ان کا اپنی پوسٹ سے اب کیا کرنا خالی ہے خالی بیٹھے ہوئے ہیں اب اب تو ریٹائرمنٹ ہو گیا کیا کرنا پڑھنا قرآن کو پڑھے حدیث یہ حدیث یہ آئے سے ٹکراری سارے نا بیٹھے میں علم سے دور علماء سے دور بولا نہیں حدیث کا انکار آپ نام چیک کر سکتے ہیں ان لوگوں کی حدیث کا انکار کن لوگوں نے کیا ہے علماء سے دوری کا یہ انجام علم سے دوری ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا بیٹھ کر عقل سے سوچنے لگے حدیث یہ عذاب آئے یہاں ایک مرتبہ آئے گا خبر میں صاحب کیسا ہوتا ہے جہنم میں ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ عذاب دیں گے ایک مرتبہ عذاب چکائیں گے آیت میں لکھا یہ حدیث میں ایسا ہے نہیں حدیث غلط ہے بخاری میں امام بخاری, بخاری میں انسان دے غلطی ہو گئی ہوں گی, ہوں گی عقل کو دلیل بنا کر حدیثوں کا انکار کیا فارغ بیٹھ کر نوز بندہ مثال اسی طریقے سے محترم سامع علماء سے دوری کا ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا من بعد ذلك او اشد جب علم سے علم کے ماحول سے لوگ دور رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ان لوگوں کے دل اس کے بعد سخت ہو گئے پتھر کے جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کسوت القلب دلوں کی سختی یہ بیماری ہے جو آتی ہے علماء سے دور ہونے کی وجہ سے اگر علماء کی صحبت میں رہیں گے قال اللہ قال رسول سنتے رہیں گے دلوں میں نرمی ہوگی اللہ کا کلام سن کر اللہ کی مراد سمجھ کر نبی وسلم کی حدیثوں کو سن کر نبی وسلم کی مراد کو سمجھ کر دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اسی طریقے سے ایک اور ایک خطرناک قسم کا نقصان اہل علم علماء سے دور ہونے کا یہ ہے کہ انسان شرک اور بدعات کا شکار ہو جاتا ہے جی پکی بات ہے آپ دیکھیے شرک کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئیں جتنی تقاریر ہیں, علماء جو اس کے اسباب, ریزن پر شرک کیوں کر رہا ہے اس کے جو ریزن اسباب اور وجوہات پر گفتگو ہوتی ہے پہلا بڑا سبب بڑا ریزن لکھتے ہیں الجہل دین سے واقف نہیں ہے صحیح ہے نہیں جہالت ایک بڑی وجہ ہے جس کی جس بڑی وجہ کی وجہ سے شرک آیا جس کی وجہ سے شرک آیا ایک بڑا سبب ہے وہ تو علماء سے دور ہوں گے تو کیسے معلوم ہوگی شرک کو تو ہی سمجھے گا علماء سے دور ہوگا تو بداعت سمجھے گا بداعت کو سنت سمجھے گا اچھا کام ثواب کا کام سمجھ کے کرے گا اللہ میرا خوش ہو رہا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے مجھے خوب اجر اور ثواب مل رہا ہے تو جتنا شرک اور بداعت دنیا میں پھیل رہا ہے علماء سے دور ہونے کا انجام اگر علماء کے قریب ہوتے اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تو کبھی شرک نہ کرتے اگر علماء کی صحبت میں رہتے اور ان سے ما آتاکم الرسول فقدو یا ایواللذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول سمجھتے کبھی بدعت نہیں کرتے نہیں سمجھے دور رہے جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ لوگ شرک جیسے خطرناک عمل کا شکار ہو گئے اور بٹاج جیسے خطرناک چیزوں کا شکار ہو گئے ایکت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علم کے جہالت سے اللہ کے بارے میں بولنے کو شرک سے بھی بڑا گنا قرار دیا ہے پرانی مجید کے کی ایکت ہے کل انواہش ماں بہار لمبی آیت ہے جس میں اللہ تبارک کہ کہ میں تمہیں نہ بتاؤں اس چیز کے بارے میں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے فحش کو حرام کیا ہے اور برائیوں کو جو ظاہر ہے جو چھپے ہوئے ہیں گناہوں کو ظلم کو ایک کے بعد ایک چیز کا ذکر کیا گیا اور آخر میں اور شرک ہوا، ذکر کیا گیا کہ تم بغیر دلیل کے عمل کرو یعنی شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَى اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرو کہ اللہ نے یہ کہا ہے حالانکہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو اس آیتِ اللہ رحمت اللہ نے سے بیان فرمایا اس آئے کریمہ میں اللہ نے شرک سے بڑا گنا قرار دیا کہ اس کو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ بولنا تو یہ جہالت کا نقصان ہوتا ہے علماء سے دور ہوں گے تو دین کے بارے میں ایسی بات کہہ دیں گے جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے خطرناک قسم کے گنا ہو جائیں گے جیسا کہ نبی اسلم نے خلیج میں کیا بیان فرمایا آدمی آدمی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے لا القیل اس کو پروا بھی نہیں ہوتی ہے اس کو خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کی وجہ سے جہنم میں اس کو پھینک دیتا ہے ایک بات ہی جہنم لے جائے گی آدمی بات صحیح کرے آدمی اپنی گفتگو اپنے قول کو غلط چیز سے بچائے اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے علم نہیں تو آدمی کچھ بھی بولے گا جوش میں جذبے میں کچھ بھی بول دے گا اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا جہنم میں پھینک دے گا تو قول اور عمل کی درستگی علم سے ہے اور علم علماء سے حاصل کیا جائے گا جو بتا دیا گیا تو علماء کی صحبت میں رہیں گے تو اقوال بھی صحیح ہوں گے فتوے نہیں دیں گے تم کافر تم مشرق جو فتوے ہیں نا انہیں پکا کافر ہے آپ کا گھر کہاں ہے ارے وہ کافر عبداللہ ہے نا اس کے سامنے گھر ہے میرا کافر عبداللہ ارے وہ مشرق رہے ہے نا وہ مشرق خالد اس کے سامنے رہ تمہیں مشرق خالد مشرق کیسے بھائی ارے پکا مشرق ہے. ہمارے محلے کا بڑا مشرق شاید سٹی کا بڑا مشرق ہے یہ کیسے بول دیے دور ہونے کا انجام سمجھ میں ان پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی علماء سے دور ہونے کا نتیجام اور آئے پڑھو محلہ حدیث پڑھو حدیث میں نہیں ہے کالے جھنڈے کالے جھنڈ. حدیث میں نہیں ہے یہ, یہ چیز دیکھیے پڑھیے مولانا آیت پڑھو مولانا آیت پڑھنا حدیث پڑھنا تو تمہارے سامنے مولانا اچھا وہ ذرا مسئلہ پڑھیا پڑیا ہریش پڑیا حدیث میں کیا لکھا انہوں ان کو بتا رہے کیا ہے یہ دیکھ دوری کا انجام کچھ بھی فتوی دے رہا کسی کو بھی صحیح بول رہا ہے کسی پر بھی خلاف بادشاہ آئشت اسلام میں بادشاہت کفر ہے سب کا پھرا ہے سب کیا ہے کافرا ہے کفر کا فتوا پیسے کافی دیکھے آپ پیسے ہاؤ گلاس میں فوٹو میں دیکھا میں گلاس میں وہ کون سا کون سا کلر جو تھمسپ کا کیا ہوتا جو کلر نہیں معلوم میرے زیادہ براؤن. میں دیکھا ہوں براؤن کلر کے وہ پی رہے تھے آپ کو کیسا مانو شراب پی رہے تھے ارے بھائی وہ براؤن کلر براؤن کلر کا شرابی ہوتا کیا پھر اسے دوستی کرنا کیا ہے جو یہود ان سے دوستی کرتے ہیں کون ہے وہ لوگ کلکتہ میں بھی بولا تھا آیت میں کیا لکھا ہوا ہے جو یہود انسرات سے دوستی کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہے یہ لوگ دوستی کرے نہیں کرے کرے انہی میں سے ہے جاؤ جاؤ جاؤں صاحب اجی مجھے بول رہا آیت بتا رہا علم. حالت کیا ہے آیت صحیح پڑھنا نہیں مانو ترجمہ تفسیر تو بات کی بات ہے پڑھنا نہیں آتا صحیح پڑھنا نہیں آتا صحیح فتحا کا فرق نہیں معلوم اللہ اکبر اللہ کی مراد دور اس کو صحیح آیت پڑھنا نہیں آتا یہ فتوا دے رہا ہے علماء سے دوری کا انجام آدمی فتوے پہ فتوا دے گا جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا جب علماء ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا جہالت کا دور دور ہوگا اتنا خزنہ چوپالا ہاں بتائیے سر کیا کہہ رہے ہیں آپ اب سر بتاتے اسپیکر سر لیکچر سر جو بھی ہے سر بتاؤ سر مولصم نہیں بولا مولصم علماء ہوتے ہیں بھائی بتائیے رسول سوال کر رہے ہیں ان سے کن سے جاہل سے فتو بغیر علم بغیر علم کے فتوا علماء سے دور ہوں گے بغیر علم کے فتوی دیں گے بغیر علم کے فتوے کے, کے دو خطرناک نقصانات خود بھی بھٹکیں گے دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں دعاتن علی ابواب جهنم جہنم, جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر بلانے والے ہوں گے کم جوائن کم آؤ آؤ آؤ بلائیں گے آج کل آؤ ایسے نہیں بلاتے نا میڈیا گروپ یہ ہمارا نیا گروپ کتاب سنت قرآن و حدیث کوئی بھی ایک گروپ ڈال دیتے آؤ وہ گروپ میں کیا چل رہا پورا جہالت پوری جہالت وہ کا منج غلط کیسے انہوں آج آ کے اٹھ کے بیٹھ کے آئے بیٹھ کے آ تو منہج چلے گیا آؤ چلے آ انہوں پہلے عقیدہ صحیح تھا ان کا لاسٹ ایئر آج عقیدہ خراب ہو گیا ان کا کیوں انہوں ایسا بولے ایک بات وہ بات بولنے سے عقیدہ خراب ہو گیا ان کا ختم ہو گیا عقیدہ نہیں ہے عقیدہ نہیں صحیح نہیں ہے پہلے سلب بھی کم ہے کیا ہے بھائی منہج معلوم پہلے کی کو بول رہے ہیں منہج سے مریض میں داخل بھی کر رہے ہیں نکال بھی عقیدے میں داخل بھی کر رہے ہیں عقیدے سے نکال رہے ہیں ارے پہلے آپ پہلے بولتے تھے نا بھیجتے تھے پہلے بھیجتے تھے ختم آؤٹ لسٹ میں سے دو تین لوگ بھی دیکھنا کانگا جا رہے تو ختم ارے وہ نبی وسلم دعوت لے کر وہ سب بیٹھے ہوں گے وہ حدیث الگ ہے یہ پڑھے جانا صحیح ہے کہ جا کے بیٹھے کہ جا کے کوئی منہج منہج ان کے ہاتھ میں کیا ہے منہج اللہ تعالیٰ پورا دے دیا عقیدہ پورا منہج اب جس کو لانا ہے لاؤ جس کو نکالنا ہے نکالو دیکھو تم لوگ کریکٹ آئے ہاں کریکٹ آ ایسے میں بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنا ہو کلکتہ میں مسلحت ہے کبار علماء سے علم حاصل کرنا چھوٹے علماء سے نہیں اب حیدرآباد میں کون ہے بھائی کبار علماء بڑے عالم کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے کیا کرنا ایسی طرح نہ شہر میں کوئی بڑے عالم نہیں ہے نا بھائی اب کیا کرنا بڑے عالم بھائی بڑے اسکالر بڑے عالم نہیں ہے شہر میں تو کیا کرنا ایسے رہنا مر جانا اللہ علم کیوں نہیں حاصل کرے تو بولنا کبارولما تھے ارے طالب علم تو تھے نا کیبار کبارا بولے تھے کیبار علما نہیں تو کیبار الما وہ پیسے نہیں لے جانے کے واسطے اب سعودیا جاؤ کبار سے حاصل کرنے کے دلی میں ہے بمبئی میں کیبار کبارولما ہے یو پی میں بڑے بڑے علماء ہیں اب یو پی میں جانے کے پیسے پہ بیوی بچے چھوڑ کے جانا سوکھ مسلے میں نے حاصل کرا علم مجھے حالت میں اسی زندگی ادا گیا چلے گا یہ بہانہ کل قیامت کے دن حاصل آ کے ہے مسئلے بڑے علماء سے ہی علم حاصل کیا جائے گا چھوٹے علماء طالب علم ایک بستی میں کوئی بھی نہیں ہے ایک طالب علم ہے جو کچھ دین جانتا ہے وہ جتنا جانتا ہے اتنا پھیلا رہا ہے کیا اس سے نہیں سیکھیں گے کیا اس سے علم حاصل نہیں کریں گے انتظار کریں گے بڑا عالم آپ کے گاؤں میں آئے گا نہیں آپ گاؤں سے بڑے عالم کے پاس جائیں گے نہیں کیا کرنا ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر شہر میں کوئی بستی میں بڑے عالم ہیں ان کو چھوڑ کر چھوٹے عالم سے علم نہیں حاصل کیا جائے شہر میں अवेलेबल ہیں بڑے عالم ان کو چھوڑ کر چھوٹے علماء کے پیچھے جا کر ان سے علماء علم حاصل نہیں کیا یہ ادب کے خلاف ہے اس کی دلیلیں ہمیں ملتی ہیں جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو عمر بن خطاب کا جو واقعہ ہے نا کہ عمر بن خطاب نے انہوں نے جو ہے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ کی موت واقع ہو گئی, عمر ان کی گردن مار دیں گے. تو ابوبکر صدیق جب ترسیپ لائے اور ابو بکر صدیق رض نے یہ دیکھا تو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ وہ جذبات میں تھے نہیں سن رہے تھے کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیت اللہ کی حمد بیان کی نبی ہم سلاد بھیجا درود بھیجا اور تقریر شروع کی جس کو آپ, آپ کو سمجھنے کے لیے تقریر کہہ رہا ہوں میں تقریر شروع کی لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو چھوڑ دیا سارے لوگ آ ان کے پاس سننے اس سے دلیل دی علماء نے کیونکہ عمر رضی اللہ بھی عالم ہے بہت بڑے لیکن علم میں ابو بکر رضی اللہ عمر سے رضی اللہ دونوں علما ہے لیکن علمت کون زیادہ ہے دونوں میں ابو بکر صدیق تو اسی لیے صحابہ ان کے پاس آ گئے علماء سے دوری انسان کو غلط باتوں کی طرف یا قول صحیح اور غلط قول کی طرف یا صحیح اور غلط عمل کی طرف فرق نہیں ہوگا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہیں علماء سے دوری کا یہ انجام ہوگا کہ آدمی بغیر علم کے گفتگو کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی یا جہنم کی وادیوں میں بدلے. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی بربادی دنیا اور آخرت کی بربادی علماء سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم ابا یقول یا علی سنی سبیلا یا وہی اپنے ہاتھ کاٹے گا افسوس کرے گا اپنے آپ پر ظالم کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے یا یقول یہ کہ ظالم یا علی تن تخت تمہار سبیلا کاش کے میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا کاش کے میں رسول وسلم کے ساتھ ہوتا یا ویلتا ہائے میری بربادی کاش کے میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے نصیحت آجانے کے باوجود مجھے اسے اس گمراہ کر دیا اس آیت پر غور کیجیے میرے ساتھ ایک منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے افسوس کو بتائے گا بتا رہا اس آیت میں کہ قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی دنیا میں غلطی کی اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کی یا علیہ ترتخت تمہار رسولی سبیلا کاش کے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنایا ہوگا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم ان کے وارث کون ہے اولاما ہے ہیں. رسول اولاما نبی سسلم کا ساتھ یعنی نبی سسلم کے حیات میں نبی سسلم کی صحبت میں نہیں رہا دین نہیں سیکھا ان سے دور رہا کفر اور شرک میں پڑ کر برباد ہو گیا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اب نبی سسلم کے بعد عسائد کا کیا مطلب ہے ان کے جو وارث علماء ہیں جو نبی وسلم کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو وہ راستہ چھوڑ کر اس نے دوسروں کو اپنا خلیل اپنا دوست بنا لیا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کو گمراہ کر دیا کل قیامت کے دن افسوس کرے گا اور اپنے آپ پر ویل یا ملامتیں کرے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کاش کے نبی وسلم کا راستہ علماء کی صحبت میں رہ کر میں نے اختیار کیا ہوتا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر علما سے دور ہوگا تو وہ دنیا اور آخر کو برباد کر دے گا اسی طریقے سے فتنوں کا شکار انسان ہو جائے گا اگر وہ علماء سے دوری اختیار کرے گا اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں موجودہ دور میں بڑے بڑے فتنے آئے پرانے زمانے میں خلف میں بھی بڑے بڑے فتنے آئے علماء سے جن لوگوں نے دوری اختیار کی ان فتنوں کا وہ شکار ہو گئے جو علماء کی صحبت میں رہے وہ فتنوں سے بچ گئے آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تم کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ آیا فتنے ردت مرتد ہونے کا فتنا وہاں لوگوں نے زکرا دینے کا انکار کر دیا تو بہت بڑا فتنہ تھا ابو بکر صدیق عالم تھے اللہ کا فضل اور علم سے اللہ تعالیٰ نے فتح دور میں دور میں اٹھا تھا میری بات ختم ہونے کو ہے چند منٹ میں ان شاء اللہ امام احمد نے کیا فتنہ اٹھا تھا قرآن مخلوق ہے قرآن کو مخلوق بولو کلام اللہ نہیں ہے مخلوق ہے بادشاہ بول رہا ہے پور جس کے پاس ہے اور بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو نہیں بول رہے ان کو ظلم ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے ان کو قید کیا جا رہا ہے بہت بڑا فتنہ تو جو جو لوگ امام احمد نے رحمۃ اللہ کے دور میں ان کی صحبت میں رہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیے اور اسی دور میں وہ فتنہ ختم ہو گیا اس کے بعد کسی نے یہ فتنہ نہیں اٹھایا کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے بولو یا امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد اس فطرے کا خاتمہ ہو گیا تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے علماء اس فطرے سے اپنے آپ کو بچا لیے کہ قرآن مخلوق ہے یہ فطرہ جو تھا قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے یہ عقیدہ باقی رہا یہ منہج باقی رہا کیوں اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بعد امام احمد ابن احمر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تھی لہذا دور ہوں گے فطرے کا شکار ہوں گے اسی طریقے سے امام ابن تحیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑے بڑے فتنے آئے جیسے منطق کا فتنہ آیا فلسفہ کا فتنہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابن تعین رحمۃ اللہ کے ذریعے ان فتنوں کا توڑ کیا ان فتنوں کا رد کر دیا اور الحمد لوگوں کے عقیدے کی لوگوں کے منہج کی حفاظت ہو گئی علماء کی صحبت کا یہ فائدہ ہے اور نقصان یہ ہے کہ جو لوگ ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ سے دور رہے وہ فلسفہ جیسے یا منطق جیسے خطرناک فتروں کا شکار ہو گئے فلسفے میں فلسفانہ عقیدہ اپنا لیا منطق دین میں چلانے لگے اس حق کو باطل کر دیا باطل کو حق کر دیا یہ نقصان ہوا علماء کی صحبت نہیں ہونے کی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کی دور دوری اختیار کرنے کی وجہ سے لہذا اس چیز کو اچھے سے ذہن میں رکھے اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضم کے بارے میں حریش میں آتا ہے کہ وہ جو ہے دروازہ تھے عمر بن خطاب رضم کیا تھے دروازہ تھے کہ ان کے بعد فتنے آنے والے وہ دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا اس کے بعد فتنے ہی فتنے آئیں گے جس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عمر ابن خطاب خطار کی شہادت عمر ابن خطاروں کا کی موجودگی یا فتنوں کا روکتام تھا اللہ نے فتنوں کو روک کے رکھا تھا فتنے نہیں امڑ رہے تھے لیکن ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھیے بڑے بڑے فطنے امت میں آئے جیسے حضرت عثمان عنہ کی دور میں جو ہے خوارج کا فتنہ اور اس کے بعد بھی بہت سارے قسم کے فتنے نمودار ہوئے تو فتنوں سے آدمی بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو علماء کی صحبت میں رہ گئے علماء اور علم کی ساتھ رہے تو انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے اسی طریقے سے محترم سامعین علما سے دور ہونے کا ایک اور ایک خطرناک نقصان یہ ہے انسان شبہات کا شکار ہو جاتا ہے دین میں نئے نئے قسم کے شبحے ڈالے جاتے ہیں آج بھی ہے نا شبح یہ حدیث اس آئےت سے ٹکرا رہی ہے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے بلا بلا عجیب عجیب قسم کے اللہ نے نام مسلمان رکھا دوسرے نام کیسا رکھنا کہاں سے ثابت ہے دوسرے نام رکھنا ٹھیک ہے یا خلافت کا کتنا جو اٹھا ہوا ہے تو نئے شبہ پیش کرتے ہیں آیتوں کو سامنے رکھ کر یا حدیثوں کو سامنے شبح کو پہچان کر صبح کا رد کرنا ڈاؤٹ ڈالتے ہیں دن میں جیسے آج بھی ڈال رہے جیسے میں نے مثال دینے تھوڑی دیر پہلے کالے جھنڈے حدیث میں آیا ہے کالے جھنڈے کا ذکر حدیث میں آیا ہے گھوڑوں کا ذکر آیا ہے یا فلاں کنٹری کا نام حدیث میں آیا ہے تو ایسی شبہ ڈالتے ہیں ایسے ڈال کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اب کون ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ شبحہ ہے اس سے دور رہنا ہے اور اس کا رد کریں گے کون لوگ ہیں علماء اگر ہم علماء سے دور ہوں گے تو کیا شبہات سے ڈاؤٹ جو ڈالے جاتے ہیں اسلام میں ہم اسے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں ہم شکار ہو جائیں گے شبہ شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء کی صحبت ضروری ہے علماء سے دور ہاتھ دیکھیے آپ چیک کیجئے جو لوگ آئی ایس آئی ایس کو صحیح کہتے ہیں وہ لوگ علماء سے دور ہیں علم سے دور ہیں خوارش کو صحیح کہنے والے انکار حدیث کا فتنہ کرنے والے کون ہے نہیں نہیں فتنے کرنے والی ہے فتنوں کا شکار ہونے والے آپ چیک کیجیے وہ کسی عالم کے ساتھ نہیں ہے اللہ عبداللہ بن عباص رضی اللہ تعالیٰ رحمان بیان برائے آتا خوارش کو اس زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں تم میں کوئی ایک صحابی نہیں تم جو ہے تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں ہے عالم کیونکہ صحابہ علماء تھے ایک صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے تم جتنی بڑی تمہاری جماعت ہے اس میں ایک عالم تمہارے ساتھ نہیں ایک صحابی تمہارے ساتھ نہیں دور ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ہر قسم کی برائی کا شکار ہو جائے گا لہذا علماء سے دوری یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ شبہات کے رتھ کے سلسلے میں مانی نے زکات کا انکار کرنا ایک شبھا ڈال کر کہ اللہ کے علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ زکات لو علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اب زکات کیوں دینا حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ شبہ آیا کہ بھائی اللہ نے کس کو کہا خود بن ابو الم صدقہ اے نبی لوگوں کے محال سے زکات نکلیجیے اور تو اللہ کے ربی السلم کو حکم تھا نبی کی وفات ہو گئی نہیں ہے آپ خلیفہ ہیں آپ کیسے لے سکتے ہیں یہ شبہ ڈال لیے تو ابو بکر صدیق نے رد کیا علم تھا ان کے پاس علم سے رد کیا اور شبہ کا خاتمہ کر دیا اسی طریقے سے اور بھی شبہ دیکھے بہت سارے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ابن تعیمیہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں بہت سارے شبہات پیش کیے گئے جن کے نام پر ٹھیک ہے اس کو جو ہے دور کیا ان علماء نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ قیم رحمۃ اللہ جس سے جو ہے وہ شبہات اور وہ دور ختم ہو گیا الحمد للہ آج بھی کوئی بھی شبہ لوگ ڈالتے ہیں نا جن کے نام پر حدیثوں کے سامنے دیکھو حدیث میں یہ ہے تمہارے تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے دیکھو تمہارے حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, ہے تو شبہ رات تو اس کو رد کرنے والے کون ہے موجودہ دور میں علماء ہیں لہذا ہم علما کی صحبت میں رہیں گے اپنے آپ کو شبہات سے بچا پائیں گے اسی طریقے سے ایک اور ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں اللہ منہم اس آیت ایک مخلصین جو آیت ہے اس کی روشنی میں ایک بات بتائی گئی علماء سے دور رہنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے وسوسے ایک پرابلم ہے معلوم آپ کو ایک پتہ نہیں یاد ہے مجھے بہت پہلے بچہ بتا ہے میں بار بار گھر سے باہر نکلتا نکل تو ایسا دل میں آتا وسوسا کہ وہ قبرستان ہے گھر کے سامنے وہ قبرستان میں اللہ کی خبر ہے سو خیال وسو بار بار وہ موتا ہوئی تھی گھر میں بعد میں وہی چیز یاد آ رہی کیا اللہ تعالیٰ کی قبر نوز بالکل وسوت سے آتے نا دل میں جیسے بعض بچے بولتے وسوت سے آ رہے کہ دین صحیح نہیں ہے اسلام صحیح نہیں ہے اسلام کیا ہے صحیح نہیں ہے غلط ہے غلط ہے اسلام صحیح نہیں ہے جیسے ایک بچہ بولا تھا اللہ رسول دین کے بارے میں بسوت ہے اللہ بھی نہیں ہے رسول بھی نہیں ہے دن بھی نہیں ہے کتنی خطرناک ہے چیز وساوس جو شیطان ڈالتا ہے نا اس سے بچنے کے لیے اللہ کے فضل کے بعد کیا چیز ضروری ہے علماء کیسی دلیل اللہ عباد کا اللہ نے سور بقرہ کیا اللہ نے سور بقرہ میں بیان فرمایا کہ شیطان کی بات جو بتائی گئی کہ ابلیس جس نے مہلت مانگی اللہ سے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اللہ نے مہلت دی نا میں سب کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے جس کے سوائے تیرے مخلص بندوں کے مخلصین کا مطلب چنے ہوئے جو علماء ہوتے ہیں ان کو نہیں بھٹکا سکتا ہوں علماء کو میں نہیں بھٹکا سکتا ہوں یہ مطلب ایک تفصیل ہے تو جب علماء نہیں بھٹکیں گے تو ان کی صحبت میں رہنے والے کوئی بھی نہیں بھٹکے جیسے کہ میں نے ایک مثال دی تھی وہ مثال یہ کہ علماء کے پاس علم ہے یعنی روشنی ہے ٹارچ ہے اگر آپ کے پاس روشنی ہے تو آپ گڑھے سے کیچڑ سے یا آ, کیا بولتے اس کو نوکیلے پتھر یا کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں روشنی ہے آپ کے پاس کرنٹ چلے گا روشنی روشنی نہیں ہے روشنی والے کے ساتھ ہے آپ جیسے نکلے گھر سے علم نہیں ہے لائٹس آف ہو گئے کرنٹ چلے گیا کرنٹ کو علم سے تعبیر کر رہا ہوں میں علم مطلب کرنٹ سوری اب نکلے ایک جگہ جاتے جاتے کیا ہوا اچانک سیٹ لائٹ سب بند ہو گئے ایک آدمی نکالا ٹارچ جا رہا ہے راستہ دیکھ کر دور سے لوگوں نے دیکھا ارے روشنی रोशनी رہی وہاں چلو جائیں گے پیسوں کی روشنی ہو جیب کے پیسوں کے پیسوں کے والا جتنا دیے جیسا بولو بولے ویسا بولتے ادھر سے ادھر جوڑا ارے ہم کو اندازہ ہے چلو یہ روڈ پہ مالے پہ لے آتے رہ توں اکثر اندازہ ہے ارے نہیں بھائی اس کو معلوم پیر کام گڑ السلام علیکم وعلیکم السلام روشنی ہے جی میں بھی ساتھ ذرا آگے جانا تھا گلی جی آئیے علماء کبھی دور نہیں کرتے آؤ بولتے لوگ دور ہو جاتے علماء دور کرتے نہیں کرتے آؤ بولتے روشنی والے نے کیا کہا آؤ چلو جی میں ذرا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہوں آپ آؤ وکر علماء رحم کرتے ہیں یہی اپنے ماں رحم فلانا چلو وہ جا رہا ہے جا رہا ہے ارے دیکھئے وہ نظر آ رہی ہے کھیچڑ اچھا ہو ادھر جا رہا ہے بچتے بجتے بچتے صحیح اپنے گھر پہ پہنچ وہ لوگ جو اندازے پہ گئے نہیں کوئی کچڑ میں گرا کسی کا پیر کسی کو جو ہے کانٹا چھپ گیا سانپ آ کے کاٹ دیا بچوا کے کاٹ دیا وہ ہوا یہ مزلے ہو سکتے چھوٹی سمجھ نہیں یہ مثال ہے چھوڑی سمجھنے کی یا تو روشنی رکھو یا روشنی والوں کے ساتھ رہو ورنہ ڈارکنیس خطرناک ہے یہ اندھیرا بہت خطرناک ہے لے ڈوبے گا اندھیرا ہم سب کو بچا کے رکھے لا ہم سب کو اللہ کے نبی سسر میں فرمایا فترے کاکا اللہ لموبل رات کے اندھیری ٹکڑیوں کے جیسے فترے ہوں گے صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا شام کا مومن صبح کا کافر ہوگا کیسے فتر دیں گے رات کے اندھیری ٹکڑوں کے اندھیرے ٹکڑے رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلتا ہے مغرب کے بعد اندھیرا اسٹارٹ ہوتا ہے مغرب کے بعد اندھیرا اسٹارٹ ہوتا ہے نظر آتی چیزیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ڈارکنیس یا اندھیرا پھیلتا ہے پھیلیں گے صبح ایمان کی حالت میں شام ہونے تک کا ہو جائے گا شام کو کا پھر تھا صبح اٹھے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا اپنی اپنے ایمان کو دنیا کے خاطر بیچ دے گا میرے بھائی علما کی دوری بہت خطرناک چیز ہے ہم بھٹک جائیں گے اندھیروں کا شکار ہو جائیں گے توحید کے بارے میں ہرے ہم, تھوڑے لوگ صحیح گیسا ہو سکتے زیادہ لوگوں صحیح ہوں گے آہ. یہ صحیح گیسا ہو سکتا یہ شرک یہ بھی صحیح دکھ رہا وسوسے ڈال رہا شیتان ان وسوسوں سے کون بچہ جو کریں گے چنے ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے یا ہر قسم کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں محترم سامعین علماء کی قدر کرنے کی کوشش کریں علم کی قدر علما کی, علم کی قدر علم کی قدر ہے کتاب و سنت روشنی میں ان کی فضیلتیں فضلت آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے قرآن کی آئقوں میں اللہ کے نبی وسلم نے حدیثوں میں ان کا ذکر خیر کیا ہے لہٰذا ان سے دور ہونا اچھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے بات بکر... نہیں علما صحیح ہے بھائی آج تو صحیح کوئی بھی نہیں ہے بڑی ہمیں کلو بنی آدم خپا و خیر الخپا ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں جی کیا کریں گے اب آپ اگر آپ دیکھیں گے نہیں ارے پرفیکٹ رہنا مانا اتنا بھی غلطی نہ رہنا ارے اتنی بھی غلطی انسان انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں علماء کا احترام کریں علماء کا احترام کریں علماء کی عزت کریں شیخ غفر اللہ حسن مدنی ہو یا شیخ رسول اللہ عباس ہو ہمارے جلیل القدر علماء ہیں علما بڑے, بڑے یا شیخ سفی احمد مدنی ہو حفیظ اللہ یہاں تشریف پرما ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت آبی عطا فرمائے شہر کے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ علماء علما ہے علما میرے بھائی علماء کی قدر کرے نہیں انہوں یہ بولے انہوں یہ کرے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں میرے بھائی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں یہ بات عبداللہ عبد اللہ بن میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ کیا قلوس بننا قرآن میں سے نہیں ہے ہم. قسم کھا کر کہتے وہ سمجھتے تھے کہ قرآن نہیں ہے تو کیا مطلب صحیح ہے یہ بات نہیں تمام صحافہ کا اجماعت ہے کہ خلوص بربن سر ناز سر پلک جس کے بارے میں ان کے کال آیا قرآن میں سے یہ نہیں دیکھا جائے احترام ضروری ہے ضروری اس بات غلطی کا امکان ہو سکتا ہے چاہے شہادی غلطی ہو یا اس کی غلطی ہو انسان ہے نا بشر ہے نا ایک آدمی کے پاس سو اچھائیاں ہیں تین برائیاں ہیں کیا ہے تین برائیاں ہیں سو اچھا یہ نائنٹی سیون سو کچھ کیلکولیٹ کر لیجیے نائنٹی سیون اچھی چیزیں ہیں تین تین پہ نظر رکھتے تو نائنٹی سیون چیزوں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا پھر. ہنڈریڈ پرسینٹ کون ہے بھائی مجھے لا کر بتائیے نہیں نہیں انہوں تو غلط بول رہے ہیں پہلے اچھے بولتے تھے ارے کیا غلط کیا صحیح ہے بھائی آپ فیصلہ کر لیا غلط بولے گا نہیں نہیں ہم ان کے پاس نہیں جاتے کہاں جاتے تھے جہالت کا دور دورہ ہے شرک کا بازار گرم ہے دعا تلا وہ جہنم ہے جہنم کی راہوں پر بلایا جا رہا ہے جہنم کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے حق کم والے احلحق کم ہے علمائے حق علمائے ربانی کم ہے قدر کیجیے احترام بڑے ہیں تو عزت کیجئے چھوٹے ہیں طالب علم ہیں تو عزت کیجئے اپنی جگہ علماء بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برحال وقت ہو رہا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام المسلم اکرام المسلم اللہ کے ادب میں اللہ کی عزت کرنے میں یہ ہے بوڑھے مسلمان کی عزت کرو جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے بال پک چکے ہیں اسلام میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ضعیف لوگ جو مسلمان ضعیف ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں ان کی عزت اللہ کی عزت ہے حدیث میں ہے یہ تو اگر وہ بوڑھے سفید بال والے دارے عالم اگر ہو تو کیا مذاق ہے بھائی کیا ہے بھائی میرے بھائی علماء اگر وہ ہو تو لہٰذا علما بہت بڑی چیز ہے علماء سے دور مت رہی ہے پشتائیں گے ارے میں تو یوں کہوں اصل بات تو بدنصیب ہے نا وہ انسان جس کو توفیق نہیں ہو رہی علماء کی صحبت کی علماء کی صحبت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے وہ خوش نصیب ہے وہ جو علما کی صحبت میں رہتا ہے علم کی قدر کرتا ہے علم اہل علم سے علم لیتا ہے لہٰذا اللہ سے ڈرے یہ yeah. ممبر ہے رسول ہے علماء کا ہے کس کا ہے یہ علماء کا ہے علماء نہیں تو طالب علم کوئی بھی نہیں بھائی علماء طالب علم جن کے پاس علم ہے صحیح بول میں اسپیکرس نہیں اسپیکر پتہ نہیں علما کو بھی سپیکر انگلش میں بولتے تو میری انگلش اچھی نہیں ہے انگلش کو مت پکڑنا میلی. میری میری انگریزی گڑبڑ ہے پوری اگر آپ اسپیکر سے مراد علما لے رہے ہیں ویری گڈ رائٹ صحیح ہے آئی ایم بتھ یو لیکن اگر آپ اسپیکر سے علماء نہیں خالی سپیکر خالی لیکچر دینے والے تو علماء نہیں ہے کیا خطبہ دینے کے لیے درس دینے کے لیے علماء ختم ہو گئے کیا شہر سے ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ حدر کریں احترام کریں عزت کریں علماء کی توقیر کریں کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں کوئی چھوٹے عالم ہوتے ہیں نہیں عالم ہر سال کا جواب دینا آپ جواب نہیں دی عالم کہاں سے آپ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس افریقہ سے جو ہے چالیس سوالات لے کر ایک آدمی آئے کون امام مالک رحمۃ اللہ جنہوں نے موت کتاب لکھی اللہ اکبر امام دار ہجرا چالیس سوالات لے کر آئے اس میں سے جو ہے اکثر پتہ نہیں ایٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ کتنا پرسنٹ بولتے گی جوابات دے دیے چار یا پانچ یا چھ سوالات کے جواب دیے باقی کے سوالات میں کیا بولے لا ادری مجھے نہیں معلوم بولے اس نے کہا میں افریقہ سے سوالات لے کر آیا آپ کے پاس اس زمانے میں پلین سے نہیں آیا انہیں مدینہ پلینا تھا پلین سے مدینہ آیا تھا کیسے آیا تھا اللہ عالم اس کا ذکر نہیں ہے اس واقعے میں تو امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا جاؤ سے پوری مدینہ کی معلوم کیا فرق پڑتا ہے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں اگر جواب نہیں بولیں گے عالم کیا بولے گا علم ہو تو جواب دے گا ورنہ کیا کہے گا عالم نہیں معلوم عالم نہیں ہے ایسی لیکچر دینے آگے ہاں سر واٹ یو سیو دس پرابلم بھی بولنا نہیں بولے تو نہیں بولا اتنا لمبا ایک گھنٹے کا لیکچر دی ہے اس میں کیا کرے اب سوال کا جواب نہیں دے رہے جواب دینا ضروری سمجھتے والوں عبداللہ بن امر ردی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے سوال کسی نے کیا وہ تھوڑی دیر سر کو انہوں نے جھکایا تھا تو ان کے شاگرد نے کہا کہ شاگرد یہ سمجھے کہ شاید عبداللہ بن امر ردی اللہ تعالم تو بولے یہ یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے تو نے کہا ہمیں پتا ہے یاد کرنے دو جواب معلوم ہوگا تو جواب دیں گے ورنہ کہیں گے کہ اللہ عالم کیا تم یہ سمجھتے ہو آگے کہتے اپنے عمر رضی اللہ عنہ. کیا تم یہ سمجھتے ہو ہمارے جواب پر کل قیامت کے دن اللہ سوال نہیں کرے گا ہمارے جواب پر کل قیامت کے دن اللہ سوال نہیں کرے گا یہاں لہٰذا میرے بھائی یہ مت سمجھنا کہ اگر کوئی عالم نے جواب نہیں دیا ہے تو عالم نہیں ہے علم کبھی مسئلہ بھول بھی جاتا ہے انسان یاد نہیں رہتا بہرحال کہنے کا مقصد خلاصے کلام علماء سے دوری سوائے نقصان کیوں کوئی چیز چیک کر لیجئے جتنے بچے فتنوں کا شکار غلط عقیدے اپنائے ہوئے غلط منہج اپنائے ہوئے مفتی بنے بیٹھے ہیں حالانکہ علم کے علما سے علما سے دور ہیں علماء کی صحبت میں رہنے والے کبھی آپ دیکھیں گے غلط عقیدے غلط منہج غلط قول غلط فطر یا فطنوں کا شکار نہیں ہوں گے سیو رہیں گے وہ لوگ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں رہیں طالب علم بڑے علماء کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں کسی کو زیادہ معلوم کسی کو علم ہے. علم علم ہے میں تفاوت علم عبادت ہے جیسے عبادت عبادت کسی کی زیادہ تقوی علم عبادت ہے اچھا وہ بتانا بھول گیا میں خیر وقت اتنا نہیں تھا کہ تفصیل علم جو ہے علم بداتے خود علم حاصل کرنا علم عبادت ہے علم بداتے خود جیسا کہ صحابہ کا قول ہے کہ علم حاصل کرنا علم عبادت ہے لہٰذا عبادت میں بسوں پیشنے آگے پیچھے کوئی زیادہ عابد ہوتا ہے کوئی کم عابد ہوتا ہے اسی طریقے سے علم کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا کسی کو زیادہ معلوم ہوگا کسی کو کم معلوم ہوگا سب کی قدر ان کے اعتبار سے کی جائے گی وہ بھی عالم یہ بھی عالم وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ طالب علم ہیں سب ہے سب کی قدر کی جائے اور اہل علم کی صحبت میں رہے, رہے اور ان سے دوری نہ ہو تاکہ فتنوں سے ہم محفوظ رہیں جہالت حالت ہماری دور ہو ہمارا تسکیہ ہو ہماری تربیت ہو اور ان کے علم کی روشنی میں ہم جنت کے راہ پر گامزن ہو اور جنت کے راستے پر چلتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس باتوں کے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما اللہ تبارک دیکھیے بلا میں کیا بتاؤں آپ کو کے ساتھ میرا سفر ہوا اور شیخ ظفر الحسن مدنی حفیظ اللہ کے ساتھ میرا سفر سفر میں نے دیکھا یہ لوگ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں میرے بھائی ان کی عمریں دیکھیے آپ ان کی عمر دیکھیے آپ ان کی عمر دیکھیے اور ان کی قربانیوں کو دیکھیے جد و جہد اللہ وقت بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے بولتے رہتے, رہتے لوگ مسئلے پوچھتے جاتے ہیں مسلے پوچھتے جاتے ہیں ارے کھانا کھانے بیٹھے ہیں وہ لوگ تو ان سے مسئلے پوچھ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں تو لوگ اس سے مسئلے پوچھتے جائے یعنی وہ تھکتے نہیں ہیں سوال تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے لیکن ولہ مجھے بجاپور میں ملے آرام کرنے دو شیخر کو کیا ہے بس رات کتنی ہو گئی تقریر اتنی کی ہے شیخ اللہ جزائیں صحت ہے بزرگ عالم ہے ہمارے بڑے عالم خطر کرو آرام کرنے دو ان کو بارہ بج گئے مسئلے مسئلے یہ مسئلے فجر تک بھی ختم نہیں ہوں گے میرے بھائی ایک عالم ہے, ان کا ایک وقت ہے ان کا ایک ٹائم ہے اس کی تدف اللہ تعالیٰ جزائر کر دے اللہ کہنا ہمارے علماء اللہ ان کو جزائر کر دے اللہ ان کو جزائر کر دے اور اپنی زبانوں کو ہم ان کے بارے میں خیر حضر ہو تو بولیں ورنہ شکر رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ان کو صحت و تندرستی اور فرمائے اور ان کے علم سے ہمیں محدود ہونے کی توفیق عطا فرمائے پر لکھ کیوں کیونکہ وہ علماء چاہیں گے اللہ ان کو صحت دے دے گی علماء ختم ہوگی ان کے ساتھ علم چلا جائے کون ہوگا پھر ہمیں جو بتائے گا بھائی ہم لوگوں کو کون بتائے گا جب ہمارے علماء چلے جائیں گے لیکن اللہ سے اسی لیے دعا دعائیں میری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو باقی رکھ جب تک دنیا پہ باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی ان کو مزید قوت عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایسے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء پیدا کر طالب علم پیدا کر ہم بچوں کو دکھائے کیونکہ علماء چلے جائیں گے اور کون ہوگا ہمارے لئے؟ ہمارے بچے بھی علم حاصل کریں علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ ان کے بعد یہ گدیوں سنبھالے ان کے بعد اس مشن کو اس کار خیر کو اس نیک عمل کو ایک اچھے کام کو آگے بڑھانے والے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی طور پر قطع فرما عامر باق الرب العلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کفارت المرجش پڑھ لیں صبح اللہ عمل دکھا اشد اللہ